فا سدا تو سر مانا سیدا تب امبیافا والا آدمی والا آدمی واپ سر تو أعوذ الله من بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ولو يؤذب الله سبما تسلوا ما طرت على رهرها من دابة نبیریم <سؤال> یا منو سندو والا دو سلا ملکی سما والا آلتا وا سہ شہدی سلام تیام کا سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم فرما نفس شیتانے پناہ کا فرما نامی اج دیانی محفل دستار فضیلت منعقد ہوئی ہے جہاں دوستان نے بچوں نے دستار فضیلت حاصل کی اللہ حض اللہ شان ہو تمام حفاظ ن سید عالم نور مجسم صلی اللہ وسلم درد اتا فرما اور سونے مدینے دے تاجدار علیہ وسلم کا سلک حضور سرکار کی شریعت متحرہ کا تاجدار بنا ازران گرانی کیونکہ قرآن مزید فرقان حمید دی اے میسج ہے اس حوالے نال میں جناب کے سامنے جس موضوع گفتگو کر آگا وہ ہے قرآن کی روش میں انسان کی اصلاح واسطے تشریف لیا ہے اور قرآن کی ضرورت انسان نی طرح ہی ہے جس طرح کے آب تو آم تو خورد کی ضرورت اہض عقائد کی کتاب نہ سمجھنا ساڈی بربادی ہوئی اسے واسطے لے کے اب پرانے حکیم نو محض قبر و حشر کم آنے والی کتاب سمجھا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید انسانوں کی اسی طرح ہی ضرورت ہے جی کھان پی شہ کی ضرورت ہے انسان یہ محتاج ہے جس طرح جاندار پانی دا محتاج انسان دنیا قرآن دی محتاج انسان دی قبر قرآن کی محتاج دا محتاج تین جہان چخر رب العالمین پیدا کرنے والے کی کتاب ہے تو اس ایک ذات نے پھر جی گل سمجھا ہے حقیقت ہونی ہے باقی دی حقیقت نہیں ہو سکتی خیر دے سارے کردے نے دشمن بھی دوستی دے روپ کے تی نقصان پہنچا سب تو پہلے دشمن شاطان ہی قسم سی دیے بابے آدم علیہ السلام دے اگے بقاسم ہوا لکما منما کسم دہائی خدا دی میں خیر خان پکا کسم خیر خای دا نتیجہ یہ نکلیا کہ سڈے بابا جی نو سو سال زمین پہ رونا پیا دو سو سال دے رونے تو بعد کے مہربانی فرمائی تو تابے آدم علیہ السلام نو پھر جنت عطا ہوئی اتوں جان چھٹی انہ دی ہوں اندازہ لاؤ دشمن دی قسم کے اتنے بھروسہ بابے آدم علیہ السلام نے تے او دی خیر خاہی دے دعوے جڑیا جناب لالچ دہی پیا اسے اعتماد نے کی نقصان پہنچایا اصل وہ بابے آدم علیہ السلام کے اللہ دے پیغمبر سن راب سونے نے انہوں دے راہی سانوں مسئلہ سمجھایا ہے خواہش والی کوئی شہ نہیں شاہ. اللہ کے ولیاں کا نفس مریا ہوتا ہے نبیا کے نفس کے متمائندہ ہوں آلہ درجے دا نفس مقدس ہوتا وہاں کا لیکن پھر بھی اور سانوں سمجھا رب سونے نے وہ گل سارا واقعہ بنایا بنا کے سارے سامنے رکھیا کہ نگاہ اپنے پیو رکھیا جے اپنے پیو نگاہ رکھیا جے نگر نہ ہٹایا جے تے سمجھ لیا جے جن تے پیو نو دوکھا دتا ہے وہ تنوع بھی دوکھا دے جائے گا دے گا کی ہے دے جائے گا تے خیال کریا جے تو س دشمن دوستی کے روپے رہے میں آج ہی پڑھ رہا تھا برطانیہ نے آخیا کہ ٹونی بلیڈ نے ٹونی بلیڈ نے اس آخر مغربی ممالک تمام اس بات کی اجازت دیں کہ اگر کسی ملک میں انسانوں پر ظلم ہو تو ہم ان کی امداد کے لیے فورن حملہ کر دیں بگیاڑا تکیاں کام تیری اور نی نیت دے بگیڑا ہے کڑتے کا تم ادب چیتا یوسف کھا گئے سارا پر انہاں نے پتہ ہے अगू भी ने के तो दो लत डर रहने बंदे है कि खेल मुसलमाना रह गई अपने प्यो तो इजत नहीं फैलनी अवा भूल गया तो साढ़े बाबे नाल खेट गया भी तो फेटेगा कि नहीं तो हम दुश्मन तह दोस्ती के रूप में चाहते हैं مگر اے گل اٹل ساڈا دوست ہے تو سڈا رب العالمین ہے اور سڈا محبوب خدا ہے سبحان اللہ ترا آخان سمجھنا پرانے مجید انتہائی کامل فکر پہنچانے والی کتاب ہے کلا میلا ہی فقت عمل کی دعوت نہیں دیتی کلام الہی کا یہ اجاز ہے کہ علامہ اقبال جیسے مفکر بھی خالق کائنات کی کتاب نے تیار کی ہے جب فضلے ربی ہویا ہے مت پوسا سمجھو کسے کسی ہواس فکر مل کامل فکر امام غلالی جیسے حجت الاسلام خالد کے کائنات کی کتاب نے تیار فرمایا لیکن صرف فرق ان میں ایک کلام اللہ ہے ایک رجا رجا ہے ایک اللہ دی کتاب ہے ایک اللہ کے مرد نے اللہ دی کتاب اونا چیر کچھ نہیں دن دی چیر اللہ دے مردہ سنگت نہ مل جائے رب سونے کے مردہ تو بغیر اللہ دی کتاب بندے کو فائدہ نہیں دلہ دی واہدہ شریق مولا کتاباں تھوڑیاں اتاریاں نے اپنے بندے بہتے بھیجے نے نبی نبی سوا لکھ نے کتاباں چار نے نبی یہ مطلب ہے نبی تو بغیر آئے نے لیکن کتاب نبیا تو بغیر تو جی کتاب نبیا تو بغیر نہیں آئی تو سمجھ لے کتاب نبیاں دے وارسا تو بغیر سمجھ آ سکتی نہیں نبیاں وارس جہے ہیں جنہ دا رابطہ خالق کے نال ہوتا ہے نا جہاں دا دل اللہ دا عرش ارش ہے خالق کے دے و مرد جہاں دا دل خالق کے کارش ہوں جہاں راستے والا شان یکتا پتا ہندہ ہے وہی لوگ ہیں جہے قرآن حکیم تو فائدہ بھی اٹھا نے اور خال کے تعنات کی کتاب لوگوں کو سمجھا ہر خال کے کائنات نے اس کلام مجید فرقان حمید لو اتار کے انسان کامل رستہ اور ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے اس نے اپنی دوستی دا حق ادا فرمایا رستے سارے اس کتاب نال اس نے کھول دیتے ہیں قرآن حکیم نو جب اڑھ رہے ہیں تے قرآن مجید دے کچھ مضامین ایسے نے جڑے مرکزی نے قرآن نو بار بار بیان کردہ ہے, ہے مثلا اللہ دی توحید رب دے ایک ہون دا بیان دیکھ ہو بار بار کردہ معلوم ہوا توحید قرآن دا مرکزی مضمون ہے توحید تو بعد رسالت دا تھانے تھا اپنے نبیا تو پاکا کا ذکر کر رہا ہے دوسرا مضمون ہے مرت مرکزی جار بار بار بیان قرآن نے کرنے تیسرا آخرت تیسرا توحید رسالت تو بعد تیجے نمبر تی اللہ سونے نے جتنا ایک آخرت نو بیان فرمایا ہے اپنے قرآن اور جن فکر دائی ہے ذکر اللہ سنے نے کسی شاید آ نہیں کروایا کہ کئی کئی سورت ہے ہی اسی واسطے نے اسے ذکر تو الحمد شروع کرو گے نا تو الحمد تو آخرت دا ذکر شروع ہو جانا ہے الحمد للہ رب الحمان پہلو اپنی توحید اپنی ربوبیت رحمانیت کا ذکر فرمایا فرما الدین جزا کے دن کا مالک دن دا جزا کے دن دا مالک جزا کا دی جو کرنا ہے دی جزا لیند. او لین ج اللہ سونا فرمانا ہے میں اس جگا کے دن کا مالک ہوں ہے ہر وقت کا مالک مگر اتنے ملکیت کسے کسے نو دیتی ہوئی سی اٹا بھی ہے پر ہر شاید نے اپنے قبضے چ رکھی ہونی اتنے اٹا بھی نو نہیں ہونی ہی مالک ہونا ہے آپ فیصلے فرمائے گا آپ جس کو چاہے گا جو کچھ عطا فرما جائے گا ظاہرین اس لیے ظاہری نہیں ہو معلوم الحمد شریف تو شروع کرو تے سالو جزا دے دن کا ذکر ملتا ہے جی بکرا سورت شروع کرو گے بابل آخر آتے یو کے نون ایمان والوں کی نشانی ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر بار بار تذکرہ ہوں تسا دسو اللہ تعالی جیسی حکیم ذات وہ بے فائدہ بول رہا ہے تو جس ذات نے بار بار ذکر ایک شاید کاتنیا حکمت راج ہون سمجھو کہ جے ایسے راز کیے کہ انسانوں کی اصلاح انسانیت کی اصلاح بغیر فکر آخرت تو ہو سکتی نہیں چیر جس مننا نہیں کہ اگے ایک جہان ہے جس جہان کے اندر حساب و کتاب ہو رہا ہے انہیں چیر کوئی کم سدھا کر کے نہیں خرابیاں پیدا ہو گیا، بد نیتی دا شکار ہو جس بندے دا جتنا ایک آقر کے حساب و کتاب سے یقین اعتماد ہوتا ہے اتنا ایک و بندہ اپنا ہر عمل خالص اور درست کرتا ہے اللہ دی رضا چاہے او کی ردا بھی کر چاہے وہ کچھ بھی بیٹھا اگر آ وقت نکتے تو سیدو کیا نو وانگو فکر آخرت کی وجہ نہ اپنی حکومت نو مولا تعینات دی مرضی اور انسانوں دی اصلاح چلاوگا اگر فیصلہ و انصاف دیائن مطابق کرے گا جب پتا ہے کہ غلط فیصلہ کیتا تو حساب اسی واسطے گل سمجھا جی جی آلو نے اپنا خطاب و بیان سیدھا رکھے گا تیر و ماسا ڈنڈی مارن کی کوشش نہیں کرے گا کہ جی کوئی غلطی کی تھی تو قیامت نے حساب دیکھ دکاندار بیٹھا والا کھا ہو گیا تو حساب ہے تو جن سارے حساب کتاب کے کھاتے کنڈ پیچھوں چھٹے نے جی وہ ہاکمے تو ہو گئے گا ہوا قاضی ہے ظالم گا ج ہے تو فسادی ہوے گا جی پیر ہے تو ڈنڈی مار کے گمراہ کرنا ہوئے گا تو اس کو ہدایت کبھی نہیں دے سکتا خدا کی قسم کر کے آنا جی دکاندار ہے کبھی ملاوٹ تو اپنا سودا پاک نہیں کرے گا ملاوٹ ادو ہی چکی نساب لے نہ لین ایک رات تو ضرور ہے جنہیں سارے کو حساب پائی پائی کا لے اللہ نے کارج بیٹھے آ میرے ناعا نہ جی مارے جارے صرف ادا ہی نعرہ مارے بالکل ایک نا دا کے کسے نام کا نعا نوا نہ مارو نہارو نا نعرہ مارو پاخان کا مارو, مارو اللہ نے اپنا چ بنایا اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے دا ذکر سبحان اللہ ہر گل سمجھ لے خالق کے تعناط نے قرآن مجید فرقان حمید بار بار دولت کا رکھتا ہے دولت کا رکھتا ہے نال رحمت بیان کرتا ہے اپنا عذاب بیان کرتا ہے تاکہ پڑھ والا جڑا وہ دھوکا نہ کھا پائے جی رحمت پڑے تو رحمت پڑھ کے مغرور نہ ہو جاوے کہ اپنا عذاب بیان بھی لینا میری سزا بڑی عذاب بیان کر کے نال رحمت رکھنی سو کدھر رحمت نگام ویخ کے مایوس ہی نہ ہو جی ہوں نہ سمجھ بیٹھی کہ تو باوی کی تھی قبول نہیں نہ تنا دون چیزاں پڑھ کے اپنے دو سفت پیدا کرو سوال کرتے نے نہ کر بھی سکتے ہیں یار جی قیامت ہوں اللہ سونا دی طاقت آ جو سارے اسے تو جو ایتھے نہیں جاتے آگا کوئی ایسا جہان نہیں جی فرے گا اللہ سونے نے اس گل کی تربیت کردیا جب دے مجیب کیونکہ اسلام گل پہن دا مذہب نہیں <سؤال> جی اج کل جماعت تنظیم والے گل کرو نک لو پہ جی بھولی کتا نک میں پتر اسلام والے نہیں تو سر اسلام تو ہو گئے رب جیسی ذات والا شان خالق مالک کام دوست اراد کیتے نے کافر نے تو رب اسی ٹائم نہیں جما انہوں نے معلوم ہے اسلام جواب دا مذہب ہے ہاں لڑتا ہے سوال کا جواب رب سونا میں گا اللہ کا جل موسم جا جل ہم سہی اللہ کا اللہ سونا دا اگر اللہ اللہ دا دے زمین جوتے اللہ بھی جانور میں چکتا چوردا پھر دا مگر رب بھی اللہ فرما میرا طریقہ کی میری عادت کی ہے مگر میرا کام کیا جب آ جائے گا سوڑا فرماؤں گا میں اپنے پنانتا ہے میں محلت بھی رکھنا ہے کیونکہ میں دہار مقرر جو کیتا ہے اس دیہ واستے میں فرماؤں گا اپنے بندے کے املوں کو آیا بغیر کر کے آیا نا فرمانی کر کے آیا کہڑا فرما برداری کر کے آیا سرماؤں گا نام ہے سارے امل <سؤال> نو ویخنا وا پیا جب میرے کو سر سارا عمل نامے وقت وقرے کر کے شریف مولا نے جدو دن رکھا ہی فلن والا اللہ دیا بندیا تو فرما مومن ہوا جاس دن من کا ہوئے گا ہمیشہ وہ اس جہان کے اندر ل کہ اس جہان کی تیاری کرتا رہے گا اللہ وحدہ واقعہ شریک مولا نے جڑا دن مقرر کروایا ہی اس دن دی فکر جنہوں پہ گئی وہی دنیا کے دن اندر آلہ انسان بن گئے کیونکہ آلہ انسان کا دے نال بندہ ہے جب انسان, انسان ہاں جی اپنے عمل اپنے کردار اپنے کردار نرست ہوئے کہ یاد رکھنا کبھی کردار امل صحیح ہو سکتا نہیں جنہ چر آخر کی فکر نہ پہی ہو قرآن بیان فرمائے اجی یہود کہیں لگے آپ جہنم کی سارنا ہے پہلی گل پہ آ سنبیاں پاکوں کی اولاد سانو جہنم نہیں پینا سیا اپنے پاکستان لگے جان گے ہاں چپ کر کے جان گے ہاں جناب اللہ سونے کی آخنا ہے نہ اور اثا اللہ کے محبوب لوگ سب جا گے تو سانو اللہ نہیں پڑے گا اصا جانے بخشے جاں گے جی جہانا میں جانے پینے سنو تو کن دن جاں گے اما د جانا گے چاند تہار ہی جا گے بس ایویری لا کے پوجا کی آپ تو اے دن ہی جہنم جانا اس بعد ساڈا تھی جی پہلو کیا سن جانے ہی نہیں جی جواں گے تو کنے دن, دن, دن ایویں معمولی دو چار سائر کرنا کرتے حکا پانی پھر جنت پکی, پکی ہے میں نے سی آخیا نہ ہاتھ میرے نہ بولیا کرو تیران ربتے بنتے و من من, من کا سم ہو کچھ نہیں لگا ایسا ہے پکی گلتی جد یہ نتیجہ یہاں یہودیاں پیدا ہوا خدا دی قسم کے آنا دنیا کہنا دن یہودی جرم کا نشان بن گئے ہٹا کے جرمن دار شاہ ہٹلر عیسائی سی اس نے آخیا یہودی بدی کا نشان ہے یہودی پورو کا استاد ہے یہودی سرا کا شیطان ہے یہود جیسی قوم نے ایسے ایسے جرم کیتے کہ ستر ستر ندیا ایک ایک قتل کر دران فرمان یہ فلم کدو حساب کتاب دی فکر رات میں نہ اللہ اے فلم جرمو اج ہتھا سے دنیا تعینات میں ہٹلر کہتا ہے ہٹلر مولوی نہیں کہتا انگریز کہتا ہے ہٹلر کہتا ہے اگر دنیا میں کہیں فکر نظر آئے تو سمجھ لینا اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہو اتنا فسادیوں کیوں بنے جدو کہ بیٹھے اصطحائی اللہ کیا اللہ اے سب کیا اے سا پیر دا دیا ایسا اللہ والے ایسا پاک لوگ ہیں اسان اللہ دے عاشق ہیں اسان ماشوک ہیں سانو کی ہون لگا جنت سا پکی تو ٹھٹھی تو اللہ سونے نے ویخ ل انہوں نبیا کا دشمن بن گیا نبیا دے دشمن نبیاں ستر ستر نبیا دیہات نے, نے کیتے ہیں اللہ دیا بندہ توجہ فرما عیسائیان کے اندر ایوئی نظریہ پیدا ہویا انہاں آخیا واہ جی واہ عیسا لی سلام جہاں لگتا ہے وہ ساروں بخشوا کے تر گیا جی وہ عیدا اللہ کو بخشے لوگا سادی پکی ہو گئی انہاں دے اندر بھی کوئی جرم ایسا نہیں پیدا نہ ہوایا ہاں جی ہر جرم کا نشان بن گئے ہٹا سکی ماں سنا جنگلے خدا دیا بندیا توجہ اگر واری آئی سی نے کٹن والے بولیاں واہ جی جہاں حسین سجدا کر گیا ہے شہید ہو گیا جنت پکی کرا گیا ہوئے سب کتاب تو اپنی آج نب آ سا لا بیٹھے نتیجہ وہ نکلیا کہ جناب جی اج چکل <سؤال> پر مٹھنا مٹہ مل رہے ڈندر آ گئی منا فساد ہو گئے لے انسانیتے تو ہٹ کے ڈنگر تو پینے ہی بنتے جان گے آ میں انہیں لوگوں کی مثال دینا وا جر آخرت کی رکھی او میرے مدی تاجدار دے یار نے دنیا کہنا گندر بے مثال انسان ابھی بڑھے لے جنو فکر آخرت دی گئی اور سونے مدیار دریا کنارے تے کتا مر گیا تو کیا قیامت والے دن حساب بن خطاب نی دینا پینا ہوئے قربان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگر اگر سرکار نے جوڑے صدقہ سدکا بھی فکر آ دی حاصل کی پتا سیخا لکھ کے ایک دیہ رکھیا ہو سونے ایک بہار رکھا ہے جس بہار کے اندر اللہ سونے نے دانی دا کا پانی کر دینا را رات, را دے دن اتھے رات دے اندر نہیں لگتا ملاوٹ ہو جاوے تے فرق نہیں ہوتا دن نرشا وکری وکری ہو جاتی ہے ہل کے کینا ہاتھ نے کیا متوانوں دن فرمایا اس دن اندر اللہ سونے نے ہر امر کا نکھیڑا کر دینا ہے ہر دا نکھیڑا کر دینا یاد رکھنا خدا بھی آخرت کی فکر نہیں پہ یاد رکھنا میری گل میں بڑے ولیاں دا مطالعہ کیا نقش بندیاں دا مطالعہ کیا ویچیا وہ بھی قبر حشر واسطے روا نظر پہ آتا ہے میں سلطان بہو نظر پہ آتا ہے شادی فرما نے میں دیکھا اپنے کابر جیلان سرکار کا خلاف پڑ کے یا مولا جے میں تارے دن میں نہیں بخشنا اہ کر کے اٹھای تری مخنو کچھ شرمندہ نہ ہو جائے میں چشتیاں خدا کی کسم کر کے نہ کر دیکھ کے ہر ولی وہی منگا وے جب و اپنے کبر اشر کا خاص فکر رکھا وے سلطان لا رفیلاتالانو فرما نے ہسن دے کے لوگ دسی بلا سو مر بندے تارایا جی پانی بچی پتا سو سولی سولی تم سچ جاتے سلی ات پلک نہ سکسے لے کار منجی اطب ریٹ ناسا آ گیا فرما کر انسان انسان بن انسان نہ سمجھی انسان ادائی بنتا جب انسان والے کام کرتا ہوسانوں والے کم ادا ہی ہوں لے جساب کتاب کا ڈر آ رکھنا خدا کی قسم کر کے مدیجار میرے ہلو سرکار بن خطاب نے دسان سال بعد تو کال ویخیا کن امر بن خطاب نو حیفالے کا تو جو نوے کیا خواب دیکھا خاجر پتر نے دسا سال متے پی پوچھا با جی خیر پترا ہوئی حساب دیکھ کے حساب دے ہزور کی امت کا فارغ ہو جا رب سفور نہ ہونا عمر ہلاک ہو جانا جو ہے نا سبھا سچوں کی گل سنگ سچے خدا کی گل سن اللہ وقت وجو فرما خدا کی قسم کر کے آنا ہی ہزار سرکار یار شہ انسانیت اپنے پیدا فرمائیے ہر ویل اپنے آپ رکھتا ہے جی کام چکر سدھا رکھتا جی جگتے سیدا رکھتا ہے جی دکاندار ہے تھی اپنے آپ کو سدا رکھ دے جی تاجر ہے تو اپنے آپ کو سدا رکھ دے جی استاد مولے میں اپنے آپ اپنے کو اپنے اپنے ستا رکھ دائی خدا کبھی بندہ, بندہ بندہ بن بندہ بندہ بندہ بند سکتا نہیں تھی خال کیا تھا تے آخرت کا ڈر دے قرآن سچا ہے کہ کوئی نہ ادھر بند جگہ نکل جا حساب کتاب کا نکل جا سمجھ کسے کو خیر دی امید نہ رکھی جو بھی بھاوے مسلے چیٹے بھاوے دربار سے تصویر پھر گئی ہر ویل کے بوجھ آخر نہیں بلکہ اس مقابلے دنیا کی فکر لگا ہے دنیا نرقی کری جا رہا ہے دنیا کی تعریف کری جا رہا ہے سمجھ لائے یہ بڑا ویمان ہو رہا ہے یہ ضرور چھڑا ہوا یہ سامنے لکھ چماری ہوئے گا انسان والے کام نہیں کر سکتا کام انسانوں والے وہ کرے گا جی فکر پہ لو تو ترقی اور سمجھیے میری آخرت سور جاڑو میری آخرت بندوئی فاروق آدم مال چاہ کے نس پی فاروق آلم سرکار جتی نہیں پائی بادشاہ بخا دن نس پچھو دی اگے اگے بچی اگے اگے رہے سالو کیا پسد جا رہے ہیں سا چڑھ گیا وہ لبیا لبدیا اپنی بےٹیوں جا فڑیا منہ ہاتھ مار کے انگر مار کے روپیہ کمیا بیٹن مارجوا پر شان رکھا خلانچہ سونے ایک روپیہ سی جی مشہور بچی لا گئی اکڑ دیکھیے او فرما میں اپ اپ اپنی اولاد نیامت والے حساب سے نہیں پا چاہتا امر کی آل اولاد قیامت نا حساب تلا بچا مینو یہ دوبارہ نہیں میں انسانے مہربانی تو کی حق ادائی تعے نے انہاں نے فکر دا سی حساب کتاب کا درسی جو ہے چپ دی خدا دیجو جہ گیا خربوجہ بگیار بہ گیا بکریاں آخر گے انج سائی ہم آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں ہم خوشحال پاکستان بنائیں گے مگر وچوں وسے فرے گا نہ وہ بیچارہ روڈ ہی نظر <laughs> <laughs> جی بال کی پوچھنا بڑی تیاری ہے بڑی پریشانی کوئی آکھے گا میرا پتر وبیا گیا رہے. کوئی آخے گا این سال اندر کوئی آخے گا نہ جائیں گی میرے نال مار مٹیا گیا ہے جی کیا اگلے تو سبھی تو ترقی کرنی ہے میں دعوت دیتا ہوں میں بھی دعوت دیتا ہوں ہم کیوں کہ لندن واشنگٹن بنائیں گے لندن بنائیں گے پاکستان کو اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی لہذا میں بھی مطالبہ کرتا ہوں آج کے بعد بیچارے مظلوم مجبور مقبول ڈاکوؤں کو کچھ نہ کہا جائے خبردار اگر زخمی کیا تو جرمانہ ہونا چاہیے آخر بیچارے ادھی رات اٹھتے ہیں نیندر برباد کرتے ہیں ظالمو تین کندا ٹپ کے ہو سکتا ہے لت ٹے دان ہی کوئی نہیں ایمان سو ہوں دے دا تے فیصلہ یہ ہوں ڈنگر کہ بندیاں اچھی بولی توں ایمان ڈنگر کہنا تنگر والوں ترقی کی میں سمجھنا ڈنگر جڑے ڈنگرے اس طرح دے فیصلے کرتے ہیں کہ ماتر جی کھڑی بھی انہوں نے تو آنا ترقی دینی ہے تو کیا ترقی ہے ہی نہ سابت کیا ایسا نبی ہم سد لمبیا دشمنی ایسے اہل ہو گئے سانو انسانیت دے ماملے کا پتہ نہیں رہا چلو اگر فکر دی ہوئی تو حالات اتو تک پہنچ گئے کہ آج باقی اندر چاف ہونے واسطے قانون بنا کے بیٹھے ہوئے نے مگر سڑکیں جاو مدینے دے تاج دور تو آہا اور فرمان لا دیا بند جنا آخرکار تم کنڈ پچھوں سٹیا ہوگر ایسے نہیں اگلے دن اخبار پڑے ایک بندہ ایک گڈی ننگے ہو کے لندن دے پارلیمنٹ ہاؤس دے سامنے کھلو رہے بالکل نگے ہمیں عذاب دی دو آزادی آ کے جب جمے سام سپڑے پوین سو ہوں کتوں آ گئے پھر دیں گے لاؤ کپڑے اخبار والے پٹی نے دیکھنے پیچھے لکھیا سی ہمیں آزادی کو مان لگ دس کتے کپڑے پہ سور <تصفح> <إسف باگا> <تصفح> پوشاق مطالبہ میں بھی, <تصفح> بھی، آخرت کی فکر لائی جی یہ کلرا نو رساب کتاب عذاب دا یقین ہوں نا تو کدی مدینے کے تاجدار دی مخالفت نہ کر بے. اپنی کتابوں پڑھی کھڑے نے مدینے دیا مدینے کے تاجدار سفتہ کی نے پتا سی اللہ یار فو لو کما یار فو لاتے دن سارا جانتے ہیں جی میں اپنے پتروں جانتے اپنے پتروں میں جیسے تیرا پتا ہوئے یہ تینو نگی سجما تین خبر رسول جان چھڑائی فکر فرد کی لائی تمبے آ دشمن بڑ کے مقابلے آ گئے خدا دی قسم کر کے آنا ہر فک جناب والا جرم انہیں اپنے اندر کر لیا کام ہے آفرت قبر پایا وے جو پاوے اپنے رب سونے دی جناب فکر رکھ لے کہ کیا مت آؤنی مہینے کے تاجدار دے سچے غلام بن گئے غلام انگ دے جا میں اگلے دن کتاب پڑھی حدیث لکھا اگر دین دی جب ہی دے واسطے اٹھنا آزاد پہلو دہ منی یا مولا یا مولا کریشیا اپنے فکر پا لے بلا یہ تو آگے حضرت بلال پتا نہیں ازان تو پہلو کچھ نہیں سنا نہ میں ثابت کرنا آپ کی پہلو حمد کرتے سن کر دعا منگوے سن یا مولا اپنے دین دا فکر پا دراشیا نو اپنے دین دا درد پا دے قراشیا نو اپنے دین دا غلام بنا دے یہ دعا منگنی حضرت بلال نے ایمان نار دس بلال ہمشی کے اندر اے سفت فرشت والیا کیوں پیدا ہوئی آنے؟ فکر ہتا کے سن دنیا مقابلے آخر دوکڑ نے ایک مشرق کے ایک مگرے دو سوکڑا نے کانڈ کرے گا جی رخ ہونا ہے ایک کل روخ کرے گا کانڈ ہونی جی ہوں ادینے کے تاجدار نے سدکے جا جتنی انسان کی اصلاح فرمائی تے نکتہ اے سی کہ سونے نے کپر حشر دی فکر پائی دنیا بھی کٹ د لوگ جی بخال گزر گئی ٹھیک پتھر بن کے گزریے آخیا الحمد للہ ساری ہشر سونی ہوتی ہے <Town> خدا کی قسم کر کے آنا ادھر روک اج اص دنیا کی ماسا کمی ویسیے ویڈ پاؤنے رونے جی سارا ٹبر ہی مر گیا دے. تے دے آخرت دے کام دی ماسا جنہ کمی ہو رہے جانی نا تے دنیا انہاں وین پاونا انج لگنا جیسے بندے ہی مر گئے کیوں انہاں نے پتا سی دنیا ادنا ہے آخرت آلہ ہے دنیا تے کھیل تماشا دھوکے دا سامان چاند منٹا हम तेरे सामने नहीं महान लाल इराक के अंदर किमें सोनिया सोनिया बिल्डिंग सन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किला खड़ा से ते जो वजी है फिर कितने की बनिया पाया हाल तक बदबूदार लाशा निकल रही इतना कुछ वेख के बावजूद फिर दिल पत्थर اثر نہیں پیا ہوتا یار یہ کدھر پہ جنتا کی کیا اثر اس پاسے جانا, جانا ہے کہ نہیں جانا, جو جانا ہے تو اے زندگی چاند چند دن او ہمیشہ بھی جن قدر سی اس جہان کا پتا سجان کا حضرت یا ماری فرما میں نو ایک پاسے سارے عرش فرش سونے دے بنا کے دے جان دے پاس کھانا ایک کلا صرف میرے ساؤن بہن واسطے جنت چ لب جاوے تو فرمایا میں ساری دنیا سونے دن ٹھوکر مار دیا گا کتان کا کلہ لے لوا کیونکہ سونے بھی ساری دنیا ج گی تے خوش جانی وہ کھانا ہمیشہ تے رہے گا خیر کسان سے ترقی کی بیٹھے گے ترقی ترقی امید لائی جا رہے میرے سامنے کتاب سکول علم تعلیم بارہویں جماعت کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی چھپی ہوئی اس میں صفہ نمبر پینتیس چھتی دوتے لکھے آنے ایک گرا سکول نے منڈے پرند آئے ترقی کا معنی ہے ترقی کے فلسفے میں خدا اور وحی الہی کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں اور اسی طرح جنت دوزخ آخرت اور فرشتوں کے وجود اور ان سے متعلق عقائد و تصورات کی بھی ترقی پسند فلسفے میں کوئی گنجائش نہیں آپ سے رولا ہی مکائی بیٹھے میں دنیا واستے پیا دا سکولی روڈا نظر تے تھان دی جی گل کرو مول بھی چپ کرنا یا گیڈی تو تھے سٹی تر تھان ڈی بھی چکی رکھنا کوئی تے دیکھی کرو ایماندار دسو ای کر دے گی وہ میں سوچی یا اللہ زبان تے نہ تکما ہے مسیت یہاں دے محلے قرآن جہاد یہاں نام گلیاد دین قرآن آخرت قبر حشر شرم و ہزار غیرت دی گل سن کے نک نا چکر کی او میں سوچتا سوچتا سوچتا ایک دن بیٹھا تے یہ کتاب سامنے آ کیا میرے کوڑ ایک درویش لے آدی ہو سا کے استاد جی پڑھو خا پڑیا مخالا ہویا کھڑا بھی ترقی جنت دودتی گنجائش کو ہی کوئی نہیں وہ پھر پتہ لگا تے قوم کر گئی ہے ترقی تے جنت جی جی دے لے بیٹھے نے نہر چنت نہ دو دخ جیڑے اکثر من ہی نہیں گلوئی لائی خرن. تے جی کوئی منگے نے تو یہ کہد <laughs> دن جا کوئی آنا میں صاحبزہ صاحب ہاں لو واہ بھائی ما سجا دے نشین والا کر دینا کچھ میں سبزہ رب نہیں پتا میں ہوں رب میرے میں فلانے کا چکنا انہیں جنت کھولو اور جان گیا گا زیادہ دینا بچے تو گورنر صاحب زیادہ تم بگڑ گیا ہوا میاں شیر ربانی جیسا بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے خدا بھی قسم کر کے آنا صاحبزادگی کا نظریہ یہ سارا رن پیدا ہوگا انہیں سمجھا ہم نبیوں کی آلات ہے ہمیں کیا ہوگا ہم پاک کی اولاد ہیں جنت ہماری پکی جا مرضی کرے سڈے ہاتھ چمن والے سہ لے او ہی نظریہ صحبزہ اچ پیدا ہوا کرتوت کر بیٹھے کسے شان پائیے تو جنت کا وارس تے امام حسین وگوں صاحبزہ بن کے نہیں وساؤ دا رہا اس آولہ سونے میں بہتر شہید کراوا میں صاحبزادہ بن کے نہیں بہنا کہ ہوں تیرے دن کی دی مینو فکر نہ ہوے نہ مینو اپنی اولاد دی نہیں سونے تیرے کا قبر حشر دی فکر پی قدم کر کے اللہ توجہ فرما حضرت مولا علی جڑا اپنی رات سی بھاری اپنی فر کے میرا رو کے اکھنا یا مولا علی نخش دے ہاتھ مارنا تے آخنا دنیا کسے اور نو ہوا دے علی تینوں تین تلاک دے ہوں تو علی نوکھا نہیں مل سکتی پڑا ہو جا شخص نمام اصمائی قربان جاو توجہ فرما آپ جناب ایک شخص نیکیا امام اصمائی سرکار نے کہ وہ کبے کا گلاف فل جا مالا زمین درخت یا ہوا تیری زمین دو پتھر تھوڑے لے میرے گنا چوکھے لے بنا کر کے فریاد پھر ڈگ پہ امام آسمائی دے لے میں جا کے دیکھا میں کیا ویکانے مارداد میں رو رو جناب سر چکے اپنی گوہت رکھا وے میں زلوفا ہٹائیں چہرے تو کپڑا ہٹایا ویخیا می کربلا حسین دا پتر بدین سی مد کی سونے کی کر دے, دے آرما لے عملی چل لے لے کل قیامت والے دن حساب دینا بڑا اور دس یہ ساحبز سچا ہے صاحبزادی گیتا خیال نہیں رکھتا خیال رکھنا سی میرا پیو جی میرے باپ والد گرامی حسین مدینے کے تاجدار قربان کر گئے ہر تو جنت کے بارے سے بن بیٹھے حالانکہ ایمان نالس سا شباب الجنہ جنتی جوانہ دے سردار تسین نے جوانا دے سردار سے خوش ہیں جنت تو پتر نہیں ہونی سی جہا دے کانڈ نکلا پترو رو کے فریاد کیا بخشش کھڑا منگا خدا دیا بندہ وہی دل رہی آ برباد کر دیا اگلے دن میں کسی نے چٹھی دلی ضلع مظفر گڑھ اندر امام درتان کا شکی میں کہ جناب میں ہوں امام کی پہلی شرط یہ ہے پینتی شرط میں وہ دوسری شرط یہ ہے داری مچ منا ہوا تیجی شرط گلے چاہی ہوے چوتھی شرطیں پانچ ٹائم شراب پی کے کلب ڈانس کر کے مسلے دکھلوے میں بھی کیوں امام دیا شرط قبول نے سہی نے تو تو تو تو تو تو. چنگا امام ٹھیک ہے کہ صحیح نے کمال یار گلتی والی ہے کہ پینٹ شرٹ پائی ٹائی لائی ہوڑی مچھ منا ہوگا ہو پساں حمام داہ کے آیا ہو شراب پن ٹائم کے کلاب پی کے آیا ہوسلے تک کلو گے ٹھیک ہے نا ایسا امام میں کوئی امام پہ نے ہے شا میں کیا سرکار ایسا آپ کا پیر بھی ہو سکتا ہے ایسا آپ کا حکم بھی ہو سکتا ہے ایسا مسلح رسول کا مارس کیوں نہیں ہو سکتا اگر ایسا امام نہیں ہو سکتا تو ایسا پیر بھی نہیں ہو سکتا ایسا حاکم بھی نہیں ہو سکتا کیوں مسلح پر تو نبینا بیٹھ سکتا ہے مگر تخت رسول اور حکومت پر نبینا نہیں بیٹھ سکتا مسلح کا مولا لگنا امام کم ہو سکتا مگر بادشاہ کے مولا لگنا نہیں ہو سکتا مسلح پر چھوڑو مسلح رسول پر اگر نماز پڑھانے والا کسی گنا کا مرتکب ہے تو اس کے پیچھے نماز مکرو ہوگی مسلح پر نماز پڑھاتا ہے تو نماز مکرو ہوگی لیکن تخت رسول کا وارث کوئی مجرم نہیں بن سکتا تخت رسول کا وارث وارس اکبر جیسا ہو جو فرمائی صاحبزی آئی فکر گھر میں حساب و کتاب دی فکر گئی آ گئی سن پاک دی اولاد ہے جنت پکی ہے اے ہوئی خیال آیا جیرے قبر حشر ہشر اج منی بیٹھے نے وہ ان دی جنت منی بیٹھے نہیں اے یہ نسارا والا نظریہ رکھی بیٹھے نے سمجھتے ہیں مران گے تے بخشے جان گے ہر چرم سا بڑے سنی قوم کے اندر پہ گیا جی تاز اس تجارت کے اندر کوئی قید نبی قرآن شریعت والی رکھی نہیں یہ تو فیکٹری کا مالک اس ساریا قیدا باہر فیکٹری تو رکھیا نے بلا جی فیکٹری دے دیکان دا کم کوئی نہیں قرآن مسیح فیکٹریوں باہر ہوسی پھر قرآن رکھ فیکٹری لیکٹری قرآن دا کی کام ہٹا کہ جے مزدور کوئی نمال نہیں انہاں نو فیکٹری کا مالک جے جمال پڑھنی سی فیکٹری لین کیا اللہ اللہ دی تھا نہیں اصا اس واسطے فیکٹری نہیں بنا جا اتنا مسیٹا کسی فیکٹری خدا بھی قسم کر کے آنا تو بغیر فیکٹری آدھے چلا انہاں نظام ایک مکھرا چا کیا قرآن تو اتو جگو سال تو بعد ایک حج تزدور چیج رہے آدھے پکی ہو گئی مزدور جو بھی بیٹھے میں لیا سارا سال گریبان کا خون چوسیائی ہوں جب آئی ہے ڈرامے رچاؤن خون چوسا لے لے زالے ایک مزدور جنت کا لے حالانکہ منڈی پیڑھی وہی پیسے کا میں بچارے ہاں اوہی سال پورا لٹ کے کرب کرایا پس سامنے ایک مزدور نالی ہزار نام عمرہ کرا کے جنت جڑی لینا پیا جنت خا لے کے قی نہیں دی جنت ادائی ملے گی جب ہلون سرکار کی امت دا درد رکھے گا اللہ سونے میں دین دا فکر رکھے گا رز کا حلال کماگا نبی قون دے مطابق اپنی تجارت چلاوے گا جنگ خرابی اگر دیکھو مسلمان وہ فکر ختم ہوئی جائے سارے گلو لے گئے ترقی کر دے چھوڑ فساد کا یہ آلم تو جاؤ تو ہر بندے نار کلاشن ہر کلاشن کو جے پیر ویکو تو سات سات کلا چڑکو مولی ویکو تو دو, دو کلاشن کو چڑکو سیاست دان ویکو تو پانچ, پانچ کلاشن کو جے کسی دی دکان تے جانے سے باہر گرمائن یہ ترقی ہو چکی ہے تو بندے بندے چھوڑتے نہیں تو بچاؤ کر رہے ہیں اپنی حفاظت آپ کے ساتھ جب مسیحت جاؤ تو باہر کون کھڑا ہے اگلے دیر امریکہ والا دیتا ہے آخیا دیکھو انہیں فوٹو دیتے ہیں تو مسلمان دیکھو مساجد میں بھی امن نہیں باہر کلاشن کوف ہے اور اندر جوتے اپنے سامنے رکھتے ہیں پیچھے نہیں رکھتے کہیں اٹھا نہ لیا جائے امریکہ نے بیان دتا میں اچھا پتر تہبان جو ہو گئی تو یہ کام ہونا استاد جی اے شگیردان کا مکالا تو ویکو کیا لان پیا برباد آپ کی کل ہے اس بیان بھی خود دینا ہے کیا بے تو ہر میںک بندے نار کلاشن کوف رکھو امن نہیں ہو سکتا جنا چی طریقہ نہ اختیار کرو جا مدینے کے تاجدار پارے غلام کر گئے سن کی سی ہر بندے کی روحانی اصلاح کرو ہر بندے کے دل خوف خدا ہوئے دس ہوں شیر ربانی کے دل چوف سی خبروں شردا خوف سی خالق کے کسے نو خطرہ ہے سی میاں صاحب کول بہن والے ہی ہمیشہ امن چاہ کیوں کسے فقیر تو خطرہ نہیں ہوں دا کسے بھی عزت کا ڈر نہیں ہوں بلکہ اور سونے ولی محافظ ہوتے ہیں حضرت شاہے نقش بندہ شاہ نقش اللہ امراح عنہ سرکار آپ سفر پہ جا رہے ہیں اپنے فرمایا کہڑا کہڑا ساڈے نہ جاوے گا کسے آخیا میں جانے کسے آخیا میں جانے آپ نے فرمایا جڑا میرے نال جائے گا جو میں آخان کا فرما برداری کرنی پہنی ہو جو میں آخان کا کرنا پینا یہ خلیفہ عرض کی ہلو کچھ جائے آخیا جے نا جائز نہ فرما لیا جی حقوق لباس کی معافی نہیں ہونی مہربانی فرمائی آپ نے فرمایا جی میرے نال جانا میں جو آخا گا تینوں کرنا پڑنا <تصفح> ارکر جی ہے حضور نال تر پے اگے ایک شہر کے اندر پہنچے کسی کے گھر ٹھارے رات در کام سی سرکار نے اسے خلیفے نو فرما دا جاؤ دے گوانڈی دے گھر کی نکڑ سونا پیا چایا سوچتا مر تھان گیا کام بھی چوڑی دے اکھ دا بھی پیر پیا ہے بھی حقوق معافیشکل ہونی کرتا ہوئی سی اور سونا چکے ہزور کی باہر گاہ پیش کیا شاہ نقش بندی سویر ہوئی پر مراجا اوتے ہی چاہ ہزور منگایا ہی کیوں س ہمسائے بنے سن چور آئے سنکھ لیا سی اسان خیال نہ ایک رات جی ٹھہرے ہیں گل ٹھہریے ساڈے ہودیا چوری ہو جائے رات نہ سب فرمایا مسا ہے بڑے صرف ایک رات کا ہمسا ہے جب ہوئی مالک مکان آیا آخیا پڑھاوا اپنی امانت سنبھال لے اسان را تیرا مال میں رکھوا لے لے سان گوارا نہیں ہویا اسا ایک دے ہم کے ہمسا تیرے گھر کی چوری ویچ کے برداشت کریے اور خدا دے بندہ لکش من سرکار نے کمر ہشر اپنی کیا منگی فکر جو پائی سی ہمسایا خیال دس ہوئے اج کے تر جائیے تو مگر ہم ہے ایمانداری نے سوئے ہاتھ کھڑا کر کے کوئی پینٹ شرطے اس ترقی تعلیم یافتہ تنہوں یہو جہ لگتا ہے جیسے اپنی عزت دے بارے تسی اعتماد کر لو کسمیاں میں تعلق میں یورپی غلاموں اور کچرو سے پوچھتا ہوں ایسا انسان دکھاؤ کہ کوئی آدمی عزت کے بارے میں بھروسہ کر کے چلا جائے اور اس کو پتا ہو کہ میری عزت کا یہ محافظ ہوگا ایسا شخص دکھاؤ تو سب کے جا میں کملی والے نے آخر دے گام دو اور گل کر لگا میرا غور نال سمجھی سنا دیا خاجا خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ دا خلیفہ قرآن کا جیسا حافظ جمال اللہ ملتانی سڈے چشتیاں میں فکیر حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاری چشتیا شریف والے کا خلیفہ ہے آپ نے کولے مرشد کی شان بیان کر کے اگے چلنا آپ شخص آیا کردہ سونے گھر والی میری حافظ قرآن تو میں حافظ قرآن انہیں آشتہ دوا گے تو حافظہ قرآن ہوئے تو ہوں وہ مرکز منڈی ہو گئی ہے قرآن یاد ہو نہیں سکتا مہربانی فرماؤ آپ نے فرمایا جدو سویر لی نوا آڑ کے بہریا جب سرکار نے سلام سجے پاسے آ آوے سجے پاسے والے آفر قرآن بن گئے گئے جب خبر پاسے پھیرے آوے سارے ناظرہ قرآن بن گئے اے مرشد تے خلیفہ خدا بخش خیر پوری سی جیان سے جان لگے نہ آپ کا مری فرما گئے بری کوئی نہیں بے لیا بےری کوئی نہیں میں یا خدا یا خدا کرانگا تو یا خدا بخش یا خدا بخش آپ پیر لنگ جائیں اور پیر رکھے سرکار خدا بخش خیر پری رحمت اللہ علیہ سرکار نے قدم مبارک رکھے پانی ستا سطح یا خدا یا خدا کرتے جا رہے پچھوں مرید یا خدا بخش یا خدا بخش کرنا ہوں دونوں پیر مرید پانی کے اٹھے ٹرتے جا رہے رستے کے اندر مریت نے سوچیا آپ خدا کا نکر کر میں مینو اپنے بلائی کھڑا <تصفيق> یا سیال آیا پانی اتوں تک کپڑیا آپ کا پیرا بچا بھی فرما نے کیا آئی خیر آدھا سونے دل بہت خیال ہے فرما نے یار خدا بخش تک اپنے نہیں خدا تک اپنے گا اس خدا بخش خیر دی گل سنان لگا میرا توجہ ہے ہے کہنا سنا اللہ خدا دیا بنیا تو جو فرما آپ سکار کا ایک گوانڈی سی آپ کی مار کیا چلتا وے ال سونے میں حج تو چلیا وا میرا بال بچہ کوئی نہیں گھر والے میرا کلیاں کلیا لے تو اینا مہربانی فرما بھی اپنے کسی دل کا دینی شام سویر پانی بھر کے دے دے سرما جان دے لیمہ دار جو ہے چلا گیا واپس جب آئے وی خواجہ خدا بخش پانی دے مٹ کے کند ر رکھ کے مری دروازے رکھتے پے اندروں گھر والی پی فٹ دیتا میں آ گیا سسائی ہوسے درویش نو آس لیا جی یہ جی پال آؤ میرا مرشے ایک ہی میں تو خدمت گرد کی کسی درویش دا کم لایا جی اے تو سو کی دے رہے جی فرمایا آدمی آ اپنی گھر والی تو پوچھ لیں جب تک کیا میں درویش دا کم اسما لا دیا آ جے میں آرید کا کم ہوے میں آپ کیوں نہ کروں توجہ ہے جدہ میں شام سورے تیرے گھر پانی کے مٹکے بھر بھر کے رکھدا رہا ہوں تے تیرے گھر دے پہلے بھی رات نو نا رہا ہوں توجہ ہے ایماندار دس ہوئے ہوں تو چوکی دار یوٹی کھڑے ہوئے چوکیدار کون چوکیدار سمجھو میں لگے آ رشتے تو لنگے میں چوکیدار آخر چاہ پانی تی جاؤ <laughs> मैं सुन के जाव चौकीदार पहले मुसाफिर लंते सन रावे बैठे घर वाले मुसाफिर न आते शराब पानी पी के जाठा <laughs> गोल लो वे हम मुसाफर पिला <laughs> <laughs> मुसाफिर जा पानी पिला के जा دنیا کے شسیف کے کمینے بن گئے ہیں جب فکر نا تڑی دوائی لائی رابے کمال کے لا بخشوان کے نات خانی ہوتی ہے تا پہ بھی بخشوان کی جدوڑ رکھی پڑے وہ نان چیز میں نہیں جنت ملتی جی اچھا جی تمہیں فری ملتی پی باقی رب جھگڑا حسین نا بھی بہتر لے دتی سو تینوں فری دیکھی پہ جو ہے एक त्या एक आकर खबर तू के जन्नत दे, करना जिक्रे जन्नत है साडे वासते रोजा जरूर मैं क्या अगला मिसरा जो सही है पर पिछली बक मारी हूं मारना दस जो शामी इंतजो पढ़ने वाले समझन خبر تو کیڑی جنت دے تو ہر جنت بھی خبریں پتہ ہی نہیں <laughs> <laughs> پھر آسان بندے پتر کھے بننا ہے پھر آپ تھا می ہر کس کسی کلاشن کو ف رکھو پترو جہے تسان کم کی نگری رکھی بچے دینا یہاں نظریات لان سے ڈنگا کرونا سے بننا انسان وہی بنتا ہے جو حضرت سیدنا عثمان خنی مانگو دتا گنج بخش مانگو بابا فرید وگو فکر آخرت رکھتا ہے اللہ مان لو کر کے آنا ناتخانیا محفلیں جہاں ہو رہی ہیں یہاں جان نو نہ بندہ منارے پاکستان پھر کے آ جائے تو چلے ایمان میں تو امرے کا ٹکٹ ہوتا میں پامان بچے گا تو امرا بھی قبول ہوے گا جب اگلا تیران ہی چٹ کر لاخر شاچتی آدھا آ کے اللہ حبیب اپنے نبی نو فرما اللہ سونے دا حبیب اپنے رب کرے گا میں امت نرمائے گا کیا متوں میں رب کو گلی لائے کس مگرو جنت برجو کتاب پہ تین در حضور تا چلا ہو شیر پڑھ کے سنانا پڑھا سنا دیا سونے پہنا گناہدارو اج نہ کدر سنگ جایا جی ٹنگ میں تس دما و رب دے رنگ جائے جی میں اللہ دے سامنے ہو کے پیار دہارے پامل لگا جو خدا رسول دا سچا قرآن ہے انہیں پتل ہے گیا تو جو فرما ہوں لگتا قرآن سنا نا <تصفيق> ایک پاس ای ایک پاس قرآن انوا دے کو خاص تو ربی الاجی میرے حبیبہ تو فرما دے اگر میں اللہ تو میں فرمانی قیامت والے دل کا ڈر لگا بے کون فرمان ہے اللہ کنو فرمایا ہے بولو بولو اللہ نے محبوب پیارا یا سب پیارے ہے بولو تو صحیح ذرا تو محبوب نن پیادہ حبیبہ تو چار تار تے آیا قرآن ایک تھ نہیں محبوبہ تو فرما دے میں ڈرنا وا میں اللہ دی کرانگا, تو کی ہونا ہے عذاب پہنچنا ہے حالانکہ محبوب خدا تاس میں دا مطلب ہے رب اپنے حبیب فرما کے تے دستا تے سان دسدا خبردار رکھا جی جے نہ فرمانی کی آداب ہے کیا رب کا قرآن تے ان کیا بول دا ہے تے آپ کہڑے پاس لگے کھڑے آیا خدا دی قسم کر کے آنا سا معاشرہ دنیا کہنا اس وقت جرائم دا بھرپور معاشرہ کسے جگہ تے تین روڑیاں انسان دگے نظر آن گئے لکھان کی تعداد وہ جہاز بنے پے کوئی ماں ویچ چڑتا ہے کوئی بین ویچ چڑھتا کسی جگہ تے ویٹے کے کاروبار دی خاطر मुसलमान भी थी भत्त लत रख के दाड़ी मुंडी है पी रुपया सौ पर लिया यार जे कोट लख पत सड़क से बैठा छप्पर थले कपड़ा टंग बैठा नाई बलेड उदा भी इको ट्रीड تے جی ڈفینس دیکھتا ہے پیا تے بلیڈ او ادا بھی تے رقم ایک فرق ہے ایک دی پانچ دی تے ایک سو پھر پتہ لگا ہاتھوں کا فرق ہے بلیڈ وہی ہے مگر ہاتھوں میں اتے باجی پہ منتی ہے ہوں ایمان دس اس حد تک لانت سکول والی جنہیں ترقی ترقی دی لت لا کے و حشر قومت دی فکر کر دی اب مسلمان تھا تھا تھان باندھ نائیا کی سیگ واگ روی پھرتی ہے کدی اس دفتر کدی اس دفتر اس دفتر تو اگلے دفتر جیب پیسہ چوکھا سپرد ہو گئی تو جتی رکھے مسیتے اگے رکھے کدھر چک کے نہ لے جان اور ردی کی جتی جیڑی چکی لگ جاوے تین پرواہ نہ ہوئے اگے رکھ لینے مہدس واسطے چک نہ لین اکانے کے سامنے ہونا ضروری ہے تو جیڑی چڈ کے آ جائیں عزت جیسی دولت انہوں چاہ مہدس واسطے کہ وچوں قبر و حشر مر گئی روڑے مقام بھے اچھا مر کے کسے پیش ہو جما الموت سوار ہو جاتا آرف کھڑی نیا سا فرما نے لکھ کرو اثر چن لکھ کروڑھی <تصفح> چن یارہ لکھ کروڑی اسان تھی چن اس جائی एक जग होवे ना हो थे आय मगा और सदा नाराजनी शाखहरिया तो सदा न फूल मनवा सदा नाराज है ए शाखहरिया तो सदा न फूल من بول رب دے سچے قرآن دی گل سن لو راک بال آجھائی آدیاں دیا انگلش بڑی آگ تینوں کی پتا انسان کی ہے حقیقت کی ہے کبر کی ہے ہر ویل شیتان باندھو سری میں تو مائے مائے مائے مائے مائے مائے فلم گا کوئی سور باندھو آؤں گی یہ سوتانا میں کر دینا میں کرا دینا, دینا جنو جگ نہ مارے انہوں مالا کی مارے گا ڈائلاگ آنتی شیتان آ یہودیاں تو سکھا چھوڑے آم آپ کا قرآن پڑھو ہے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اور سچ کی بول رہے رب فرما ہے اس دنیا دی مثال فرمایا اس طرح ہونا فصل اگتی ہے سبزہ فرما پھر کسان کے جتانو خوش لگے سونی لگتی ہے ویخ ویخ کے فصل لوگ خوش ہوں روپے کئی دنوں بعد ساری فصل سکنی شروع ہو جاتی ہے وہی فصل پھر پیلی ہو گئی جی ساوی سی وہ رب مثال دیتی پورا سبحان اللہ حقیقت جو ہے حقیقت پر گل ہے کہ مسلمان ہوے تو اثر دل خدا بھی قسم کر کے آنا ایک بکریاں دا ریوڑ لے کے جروایا پیا وہ اگو پی ہوگ اگان ہو رہی تو اسے ایک نو نو ایک ہے تو وہ کنا چواز پی اس بندے پچھیا ایک کا آواز انہیں آخیا رب ساڈے کا سدا پہ بج ہے بکریاں اتو چ رب سدا پیا پے کھڑے ہیں مال چکیا راہ رب سونے دے کارے چے ہو جا کرا گلی بار کے کو باہر نکل سکتا واہ واہ بے نیاز سدا پیا مارد لیاز مند بے نیاز ہوا پھر سن کے لوا اس رب سونے میں سمجھا تو پھر کٹی جاتی ہے کدی اٹھی یہ مثال بندیاں دی مثال دی گڈیا مثال دی یہ مثال کاروبار دی ہر دی ویخ لے بچہ آئی جوان ہوا تو ویس ویس کے پاؤ خوش ہوا ویخو میرا پتر کھا سونا شیر اٹھا شیر شیر اٹھا ویخو کھا تو کئی دن گزرے کئی جوانی ہی چکے گئے چکے جی ہے جی ایسیڈنٹ ہوا گیلے آ گئے کئی فصل پیلی ہونی شروع ہو گئی چنہ تو وٹ پہنے شروع ہو گئے پھر وڈیا گیا جڑی فصل جت ویخ ویخ کے خوش ہوں سی وہ اخیر کی بنی ہے کتیچ کے آ گئی توڑی وکھری ہو گئی کڑک وکری ہو گئی منجی وکھری ہو گئی چاول وکھرے پھر کھدا اگر کدھر پھر پھر پھر ترقی کدھر گئی پھر اس لے میں سن کی بنیا خیر منہ تو کپڑے رکھے پھرنا شاید اتار گیا سر کی بڑے بنیا ہوں وہی سودا جاگل سن سال جی گڈیا ویٹے گا چالی لاک کی گی لے کے آیا لنگیا لنگیا چریٹ وج گئی روپیہ لاکھ ریٹ ٹوٹ گیا جی رنگ اتر گیا تو دو لاکھ گیا جے رنگ چوکھی اتر گیا ब्रांड रुकाई है तो भी चोरी उतो तो हूं कि बिकेगी चालीस लाख की पजारो जब रंग उतर जाए तो कितने की बिकती है, है जब तमाल खाने जाती थ जाना तो रंग भी पूरी दे, चाली लाख बती है, है अच्छा एक दस बंद रंग चुकना हों چکڑا چ ہوتا مسئلہ رنگ لا دو پجارو لا تو پھر سواریاں نہیں چکے گی کھلے ٹے کے بندے چالی تیرے روپیہ پیرے لوٹ لیا ماہر رنگ کا پھر پیلی جب ہے تو کباڑ خانے کھڑی ہوتی ہے اس کر سونے اس دنیا دے پچھے پاگل رکھ رہا جی حقیقت نہیں کچھ دی اخیر ہے نہیں اس تعریف کوئی سکول والا بے وقوف پروفیسر پاگل پہ کر سکتا ہے ترقی ترقی کہہ سکتا ہے جس نے دی حقیقت اور انجام کا پتو تعریف نہیں کر سکتا مدینے میں تاجدار آکاوار نے فرمایا دنیا گھر اس بندے کاٹا کرتا انہیں بندہ اج کی عقل کو جا گھر آخرت والا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی توجہ ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آخرتر جنہ حقیقت کا پتا سی دنیا شاہی کوئی نہیں ہزی بچوں نے مال واگ کھجونے نے حضرت سلمان فارسی سرکار کا گھر کا سمان ملک گیا چودہ درہم نکلے کل چودہ درہم کا مال ڈرے کے سی آپ تو پوچھا گیا جی خیر اینا مال تھوڑا کیوں رکھ دو فرمایا سانو مدی دے تاجدار فرمایا سی میرے یارو مال اتنا ایک رکھا جو سامان اپنا جتنا ایک مسافر رکھ د کی مطلب آپ مسافر ہیں مسافر اہم نال سفر گزر جائے ود نتھ نہ ماریا جائے تو تا مدینے دے تاجدار صحابہ اپنی پونجی خالی رکھی ایک ممولی رکھی پھر برکتاں یہ ہویاں دنیا رکھ رہے بادشاہ بھی کائناتی اللہ نے سپورٹ کی دی تے قبر کے اندر بھی اللہ سونے تے رحمتہ لٹائیاں مالک بھی بڑھا چکا ایماندار دس تین جہان انہوں نے سونے کیے کلو نا اب آپ دنیا جو جفا مارے سیکر دنیا دی آخرت دی ہے ہی کوئی آخرت دی ذمہ داری اللہ نہیں چکی دنیا دی چکی جب کرام کئی کمزور ایمان آڈ مدین میں چائے سوچنے لگے یار اتنے چلے آ جائدوں دے پیشہ چڈ چلے کھاوا گے کتوں اللہ قرآن نو فرمایا واقع لا تحمل اللہ مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جی سبحان اللہ جگہ دے دلانچ دے خیال آیا ہر شا چلے کتوں جا کھا گے جائداد اللہ جب درما جانا دیکھو کئی لبن چکا جاندار جانور یہ ہو جائے جہے اپنا رستے نال نہیں چکنے ایماندار دس اوپے کسی بینک چمال رکھے کوتے کسی بینک ہے کتا کسے دفتر کا ملازم ہے رب سچ بول ہے کہ کوئی نہ یقین ہے نہ جب قرآن تو یقین آیا حالے اچھا پھر ایوے بیٹھیں گے امریکہ کے دم کھان گے نہ جب قرآن یقین آیا تیری کا پلٹ جانے تو دنیا کے وہ انسان ہو نہیں جس انسان کے سامنے دنیا خلاف کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی قرآن پہ علیہ قرآن پہ یقین انگلش پہ یقین ہے میں ستیہ پہ ہوں جس گل پہ یقین ہوئے بندہ اگریز دیاں گی داری منا کی پیروی وہ پیچھے کرنے کپڑے لباس بھر دھی جو ہاتھ میں وہ آدھا تو لے کر کپڑے تولے پلا پلاؤ مولی پلاؤ ملا کپڑے پلاؤ دلی تو بیٹھا یقین کہ نہیں ان ہماری انگلش کے ترقی نہیں ہوگی یقین کی پتر پیش کیتی بہٹا جا لے جا لا جی لے جانا तरक्की दे के वापस तोरी हो तो फिर वापस तोड़ दरक्की दे के तो पूरी कुरान पर यकीन हो गए कुरान पे यकीन आला दाटा गंज बख श गई की समझना अल्लाह सिंह ने उन्होंने जवाब देता واقعے منٹ وہ کئی جانور دیکھو ایسے بٹھی نے لا تو ہمیں وہ اپنی روزی نال اٹھا گے اللہ ہری زلا کم اللہ ان جانوروں ہی رج کے کلا کلا یہ مطلب رب دس جی ان ڈرا نگی چکن کا جو روزگار ہے پورا کرنا پیا جی تسا ساڈے لی مکا چڈ مدی نہ پیا نہیں کھوا مسلمان مہنو قسم ساپ کی جس سے قبضہ قدرت میری جان ہے اچھا کچھ ہی لوگی پیڑے اصل سورا ہی لوگی پیڑے اصان بچے دو ہی اترا تیسرا دم پیا تو پے مار جان گے ٹھیک ہے نا تو پھر اسان پہ ہوئے کہ نہ ہوئے اثر نیا رب نال لگے تے کھاوا گے پتوں قرآن پیا کھا گے پیچھوں ہے قرآن قرآن میں تھا تھا مگر ہے آفر قرآن آم کڑیاں بھی مگر میرے مدینے دے تاجدار تو کچھ ایک آکا نامدار نے فرمایا فرمایا وقت آئے گا قرآن دے عالم ہو گے کٹھ دین سمجھن والے فکی ہون گے کٹھ کاری ہوپ جہ ہے میں اپنا ساکی صاحب کا سا کتاب چاہیے زبردست کتاب آئیے اسلام اور اسری جاداد اصل میں یہ عربی کتاب کا ترجمہ ہے عربی میں شیخ احمد بن محمد گماری حسنی نے کتاب لکھی ہے متاب قطل اختراطر اشریہ سید اخباریا یہ کتاب عرب سے چھپ کر آئی ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا احمد بھی آبرچ نے اور ڈاکٹر مسعود نے تقدیم لکھی ہے خیر لکھیاں نے میں مطلب دی گلو جناب دے سامنے کرن لگا کہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسنے کمی نہیں ہو چی اگا ہن امت بدھ قسمت بد نصیب ہوئے تو پھر ہزور ہزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہوگا توجہ ہے سب حدیث قرآن کی قدر کون خیر شاعر کا شیر پڑھ کا سو روپیہ پانچ سو پان روپیہ ہزار روپیہ ویل تو سٹنے اللہ دا قرآن تو مستفا دا فرمان پڑی چاہیے مجالے کے کسے ویل کے نہیں ہوگا ایمان بس ہوئے نتو خیرے شا دلام چاہ رب دے رب دے حبیب دا کلام چنگا اگلے دن محفوظ الحق شاہ صاحب <laughs> خطیب میں بور آپ وہ ایک جگہ تے گئے شاہ صاحب سکرین پہ تو پیر ویٹ بہت سی تال ان مرید ہو تو جب پیر کا نام آوے تو مرید وہ ٹکیا سو سو روپیہ د کہ جب رب رسول نہ آئے کوئی نہ شاہ صاحب بٹھ رہا ہے جب اٹھے تھا تکریر بھی مارے آپ فرمان لگے یہ محفل بھی لانتی ہے یہ پیر بھی لانتی ہے اور مرید بھی لانتی ہیں وہ تو حال چال مچ گئی بھی کیتا یہ اصا یہ بلایا تکریر سر رکڑا تھا تھا تو سیا زیادہ سی آخر پیر دا نام آوے تو سو روپئے کی ویل ہوتے رب رسول دا نام آئے تو روپئے کی ویل نہیں لانتی رب رسول اچا انہاں آخیا پیر جی بیٹھو بیٹھو سر تی تقریر نہیں کرا انہاں آخیا میں تقریر کرایا میں تاجرا خبر آیا میں کل نے کیوں کی اس واسطے کہ یاد رکھنا جنہ جنا چل چران حدیث کی قدر پیداو کی نہیں شالا اُنہ چیر ایسا مسلمان بن سکتے آش بڑی دور کی گل آپ ار مومن ہی نہیں ہو سکتے مومن وہی ہے جس کے دل میں قدر محمد پاپ کے فرمان کی ساری تعداد سے زیادہ ہو قدرت امام مالک دے دل سیانک رحمتہ لیسو آپ رستے کے اتنے جا رہے ایک بندے نے حدیث راہر پوچھ لی آپ نے کوڑا چل لیا پانچ سات مارے فرمایا شرم نہیں آدمی فرمان رسول اللہ دا پوچھ لے رستے تردی پوچھ لے मालिक कोई मालिक नहीं कर सकता हो मैं घर जावगा गुसल करा कपड़े नवे पावगा कपड़े साफ पा के बैठागा खुशबू ला के फिर लगी तो फरमान तू पुछेंगा मैं तुम बयान करागा शान कदम वाला تم رولی کھڑے نا پنجتر نمبر آئے انگلش کے مقابلے ابردی میرے آپ کا امامدار سرکار نے فرمایا ہوں عبد ابن مسعود سرکار راوی ہے جس کے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا اے امتی جب تمہیں فتنے گھیر لیں گے بوڑھے کی عزت نہ ہوگی بچے کی تعظیم کی جائے گی یہی رواج پڑ جائے گا پھر اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو کہا جائے گا اس نے رواج کے خلاف کام کیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا فرمایا جب تمہارے قرا کی کسرت ہو جائے گی اور علماء کی کمی ہوگی ایک روایت محب تو کہاں کی کمی آ جائے گی آگے امام لکھتے ہیں یہ کرا کی کثرت و کالجوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو نو نو آبادیاتی نظام کی وجہ سے جگہ جگہ پھیل گئے ہیں پھر ان مدارس سے نکلنے والے قرا دنیا تو خوب واقف ہوتے ہیں آخرت سے جہل ہوتے ہیں ان چیزوں سے خوب واقفیت رکھتے ہیں جو اصلاح دنیا میں مددگار ہوں لیکن جو چیز ان پر واجب ہے یعنی اصلاح دین کی مارفت اس سے بالکل نابلد ہوتے ہیں اسی وجہ سے قرآن کی کثرت اور فکہ کی قلت ہے اتا کے امریکہ نے قانون جاری کیتا ہے نو کے جن बई पंजवी जमात तक बच्चा पढ़ाओ उसो बाद हातर बनाओ उसद फिर अठवी दाखिला देंगे है इसे तरह है? और मैं पूछना वा अमरीका सजा है तो दुश्मन है कुरानदार कुरान दिए तो उसकी क्यों आई खड़ी होगी उदाह कसम उठाकर कहता हूं پہلے مدارس میں فتحا کی اکثریت ہوتی تھی آمد. علماء کی جو قرآن کو سمجھتے ہیں آمد. دشمن کا فتنہ یہ ہے قرآن کہنے والے ہو قرآن سمجھنے والے نہ ہو یورپ میں میٹنگ اجلاس کی میٹنگ ہوئی اجلاس ہوا یہودیوں نے میٹنگ کی انہوں نے کہا بھئی ایک تو مسلمانوں کی بربادی کے لیے ایسا کرو صرف حاصل بناؤ عالم نہ بننے دوں <سؤال> نمبر ایک محافل نات ناتا دیا محفل کراؤ دے ٹکٹ رکھو بچ اور علماء دی کی تو دور کرو یہ <سؤال> اجلاس ہوا ہے جی اپنے اور وہی فتنہ یہاں پھیل گیا تھا اس فتنے کے تحت اور عالم ہاں لگا خدا کی قسم دل دیوا ٹورنا ہے جا قرآن سمجھتا ہوں ہافل آلم سمجھ آگا دیتا وہ جد جانے سکول اتنے ہونے جا دی فکر انہوں کے دین دل دماغ آ جانی کوئی حافظ فلمی کنجر بنے فرد میں دیکھے کوئی حاصل پیسہ پا کے داری مچھ مو پھر گئی کوئی حاصل دیکھے نا کارانے اندر ہونا جناب روڑے لوگ ٹی وی والا کنجر خانا کارج چل کے آپ نے کسی نے دیکھا ہے وہ مدینے کے تحت ڈار کے قانون قرآن کیوں کا قرآن پر نہیں کرا قرآن پہ فرما جو خیر اللہ کے قانون کو چلائے گا وہ کافر ہے سلب ہے فاسق ہے سنے گا کہ آخ گا یار چشتی پتا نہیں کوریاں کتوں میں میم لب لب میں جو مینو سمجھا گا میں لکاوا گا میری تھان جانا کسی گا تیرے پیغام ضرور عام کر دیا گا मंडी तांगले वाला बोलता था मैं तो फिर मैं तकलीरब शुरू की थी तो मैंने चिट्ठियां आने लग पद आया ना मैं योदिया में खिलाफ तो मैंने चिट्ठी आने लग पी यहां पर सऊदी रियाल मोहल्ले में आ चुके हैं तो है तो सारे सुनी मगर अब रियालों की वजह से खराब हो रहे हैं समझ रहे हो रियालों की वजह से तो रियाल की बना मेरे اچھا مہن لگے اتنے ریال خراب پہ کرنے میں محلے میں ریال پہ خراب کرنے تو ریالوں کا پہ سوچنے لیں میں ڈالر کی سوچ رہا ہوں تو ڈالر جو ری بڑھا گا اس امام نے آہ ایس آلر میں کیوں ہے ان مدارس میں تمام سکول کالج اور دیگر تعلیمی سنتر آ جاتے ہیں یہی مدارس اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اہل اسلام کے لیے زبردست دینی نقصان کا باعث ہے کیونکہ ایک سکول اور کالج کا طالب سے عام طور پر نا ہوتا ہے کفار نے اس معاملہ میں بہت غور و خوض کیا اس لفظ سے غور ہوئے مسلمان کفار نے اس معاملہ میں بہت غور و خوض کیا کہ اسلام کو تباہ کرنے کی کون سی ممکنہ صورتیں ہیں پانچ سو سال کے پانچ سو سال سے زائد عرصہ मामला पर तहकीक की गई किन्ने सौ साल तू तो सुता है लमी सौ जाने की अल्लाई अल्ला माल भी चलना ही चलना यह नहीं तो तरक्की का पता ही कोई नहीं <coughs> था पुत्र چلنے دے پتے بعد دن شکن بڑے سال شاہ ہو رہی ہیں میں آ دی میں چل رہا ہی ہوں میں اکل ہی کو نہیں تو اکل ہے ہوں سمجھو ہر آئی جاؤ ترقی ہوئی اندر جلنے گنا چی آؤ ہوں روے تر منا کانٹ سو سال سر عرصہ اس معاملے پر تحقیق کی گئی تو سب سے کامیاب طریقہ یہی نظر آیا کہ جگہ جگہ اس قسم کے دنیاوی مدارس قائم کیے جائیں چنانچہ انہوں نے اس طرف بہت توجہ دی اور ہر علاقہ میں سکول اور کالج قائم کرنے لگے تاکہ اپنے کئی اسلام کو نیست و نابود کر دیں یہ <سلام> عرب کا عالم ہے محدث ہے اور لطف کی بات یہ ہے اس کتاب میں اس نے جو بات کی ہے ساتھ ہی قرآن اور حدیث پیش کر دیتا ہے اج دیکھ لے, دشمن لے سمجھا گے, دشمن بھی سمجھا گئے تو ہوں دشمن کوئی قرآن کے باقی حافظ زیادہ کرو آلم بننے پابندی خبردار نہ بن دیا جی قرآن سمجھ نہیں تو جے جی قرآن سمجھ والے ہوئے تو سین پٹی ونگے اسٹی کرو قوم کو قرآن سمجھاتا تھا پھر تعلیم پتا ہونا قرآن کیونجا خدا دی قسم کر کے آنا مسلمان دی واحد بربادی ہے سانو سے ہے جی کہ آ ساڈے دل دماغ قبر حشر دا نقشہ ہی نکل گیا کسے نو فکر نہیں کہ آپ مر کے جانا اور جب وہ ایک فکر سڈے تازہ ہوے گی مرنا گے کہ نہیں رساب دینا یہ پکا یقین ہے تو پھر جب کوٹ ہے وکیل کچھ پھرنا مولی جی کیس لگا ہے سپریم کوٹ جج بلا دہ ہے میں لاک روپیہ لایا وکیل بہت تو پرانا تجربے کار وکیل لب لے خوش تے کاغذات جہے نے سولہ نے میں پورے کر کے تے رکھواری ٹائم جہ ہے اٹھ بجے تیری حاضری دا کن بجے اپن لائٹ جی دہشت گردی ہے سختی بڑے میں اپنے کھڑا جی ایک کرتا پہلو پھر اتنے دے سارے آداب پورے باہر کھڑا ہونے آواز دس آواز دینی تو ساڈا سا اتلا اتام تھلے والا لتا کمریاں مائو تو کوٹ پھر نا ادر تو میں کنجر آئے تھی خیر وہ جی توہین عدالت ہو جاتی ہے بٹن بند کر کے جانا پڑتا ہے میں سد کے جنیا کے جج دے بٹن بند کیا ہاتھ کمبی جان دینے وکیل کا چماری کھڑا کال پورے کر کے جانے <laughs> <laughs> <laughs> وکیل صاحب یہ دیکھے نا یہ, جی... یہ صحیح ہے نا دنیا دے جج کا بیٹھے نکل اسے ٹائم دنیا کا ہی بدل سکتا ہے سارے مر جاؤ بھی ہو سکتا تہلا مریا خرا ہو سکتا نہیں ہو گئی ہو جس کے تعلق دی حاضری نا کاغذات نہ عمل امل دے یار سارا مقابلہ کسی پاس انگلش پی دین تو سمجھ کوئی نہیں ایک سفا پرتاؤ نہمل پہ ٹی وی پہ قرآن کتنے آخ میں گلی کا شیشہ صاف کر کے باہر چپا دوسرا صفحہ پڑتا ہے پرتاؤ حرام خوری جھوٹ رشوت سو ہے کاغذاتے پہلے گل نہ تو وکیل حضرت دا گنج بخش ایسا ہی نہیں کیونکہ وہ وکیل ابو ہی بن گئے جب نبی دین کا درد پہ خوف ہوئے وہ پہ کھی بٹھے آنے اس ویلے کئی بول سمجھتے ہیں اس ویل نے دو قسم دے ایک سمجھتے ہیں اچھا خدا نلنا رسولہ تو ولیا تو بغیر کئی دوسرا تبکست آتا ہے یہ آدھا ہوں اصل نبیاں ولیاں بینا خدا تو بغیر اللہ لال بھی ڈال کے رکھنی ہے تو اب رسول لال رسول لال ولیا لال کیوں بنا ہر سال دے نہیں دے جیگ ہے وہ ساری دو نمبر کمائی گئی کمائی تو فہم لوگ ربی سرکے کسم پرتاب بغیر جہنم لگ سکتی ہے جنت کیونکہ رب سونا انہیں چیر کہ جنہ چر اللہ فکیلا وسیلہ نہ ہو دوسرا ٹولا اٹھایا تیرے متھے لا کے رکھنا پر اللہ کے لیے والے بھی بول رہے نبی پاک سرکار کا نال بنا ربا لا کے نویا دے بنے جب رب نے رکھیا مولا علی نے یہ سارے رب دین نال متھا لائی کھانے انہیں آخیا مارو امریکہ بند بند اصا یہ مما چی گے کیونکہ رب دے مخالف بڑے کھڑے نے رب دے دین دے مخالف نے ہوں کیوں یہاں بچا بھی رب سونا وہ بچا خدا بھی قسم کر دیا نہ رب کا فکیر ابھی بن گاؤں تیرے جب تم رب دین بہی بن جاگا جب رب دے دیسان مخالف بن گئے نگر اپنی ربا لا کے جل لا کے قانون بھی نہیم بھی کاقت بھی سب کچھ ہوتا رب سونے کے پیمنٹ ٹکے برابر نہیں سمجھنا تو پھر آخنا ہوں گوش بھی ساڈا دے یارویں والے کیگ یارویار راس پات کسی کی دیکھ کر بھوکا نہیں راس پات کو بھوکا ہے تو مستفا کیونکہ اسلام کی بھوک ہے اور جو ایسے ہی رات ہونا سبحان اللہ کی طرح موضوع ہی ایسا مفصل تھی موضوع ہی ایسا مفصل تھا جس کی وجہ سے ایسا لمبا گنا پڑا میں لوں ایمالت اور تفصیل جانا پیا کہ آ سا تبی کا صرف سبب او ناخا او مقرر یہ تعلیم جو ہمیں آخرت سے غافر اور دنیا کا آشق بنا رہی ہے دنیا ترقی دنیا ترقی جنہیں منہ چلو ترقی ترقی اے لہر پفدا رانت دار مسلمانوں کی تباہی کا جیویں جیویں مسلمان کے بچے پڑھایا جا رہے ہیں اوے اوے اپنی بربادی جا رہے ہیں ساڈی خیر سلاح اسی کام چم مدینے تاجدار بزارا نے فکر رکھی سمجھ آخرت دی فکر رکھ سن خدا دی کسم کر کے آنا اللہ قرآن فرما د جنوں میں اسلام توجہ جنوں میں اسلام دی دولت دینا میں نور عطا کر دینا آپ من شرح اسلام نور مل جانا ہو جی گی بتیاں لگیاں را ویسے دے بندے دے دل جب اسلام دی دولت آ جائے اور نے بندے دا دل ایسا مل جانا ہے بندے دا دل خود فوسلا مولوی جی کی کریے مولوی نے کدھر کی جائیے کیڑا سچا جھوٹا، تو جھوٹا میں کیا بولیں یا تر رب کو ایمان مال رب قرآن فرماتا میں باللہ بللہ کلبا جو اللہ اللہ پرمان لاتا اللہ کو ہدایات میرے آکا نے آمداد سے پوچھا گیا حضور اس نے کھلن بھی نشانی کی ہے فرمایا یہ نشانی ہے دنیا تو نفرت ہو جائے آخرت الفت ہو جائے ایک چیز جب پیدا ہو ہوگی آکا نے فرمایا سمجھ لو اللہ نے دل سینہ کھول دیتا ہے سی سینہ کھل گیا اللہ فرما میرے ڈرو میں گا کلا واجو حلے میں کملہ اللہ ترو اللہ تڑھاوے گا تا استاد بن جائے گا جا رب استاد بن جائے پھر کچھ نہیں چڑھتا پھر ہال لو چڑھتا کسی بھی برے جو نام اور شیطان استاد اڑھائی سکھائی آ دل حیران پریشان ہے کی کریے کدھر جائیے رستا ہی نہیں پا لا لبے مٹی سوار دل پہ دنیا تا عاشق بنیا پا ہے اے جہان مٹھا چگڑا یہ مثالہ بل گئی نے مسلمان رہ گیا ایس کا نتیجہ اشارہ کہ اڑے دل کاڑے کسی پاس راہ نہیں دستا اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی نفرت اور آخرت کی الفت پیدا ہو آخرت کی فکر پیدا ہو تو ہمارا سینہ ایسے روشن ہو جائے جیسے حضور سیدنا شیر ربانی کا ہوا امام زدالی حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں فرمایا عالم ہے وہی جو آخرت کی طلب رکھتا ہو اور دنیا سے دپت رکھتا ہو مارتا. حضرت مجدد مجبی فرماتے ہیں ان علماء مال نے ان کو نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے دنیا سے پیار کیا ہے اور فرمایا امت استفا کو ہدایت کا راستہ ان انہار دکھایا ہے جنہوں نے دنیا سے نفرت کی ہے اور آخر سے پیار رکھا ہے آہ! جس ملا کے دو بچے سونے نفر بولتا ہے ترقی ترقی جدید دور ہے اب یہی کرنا چاہیے اب یہ اب وہ سمجھ لے یہ شیطان ہے مدل ہے گمراہ کون ہے حضور کی امت کے راستے میں ڈاکو اور چور بیٹھا حضور کا وارس ہوتا تو مدینے کے تاجدار کی سب جس کی تعریف کرتی رہی اللہ! یہ اسی کی تعریف کرتا مدینے کے تاجدار کبھی دنیا بھی تعریف نہیں کیتی جگہ تعریف کیتی ہے آخرت بھی کیتی ہے جنت بھی تعریف کیتی ہے حضور سرکار دا کہ وائرسے منہ چکتا بیٹھا ترقی ترقی یہ کافر کے پیلی ہوگی کافر فرڈے سونا جو مرضی کرے بنا لوگ یہ سب اس کی ترقی ہوگی مومن کی ترقی یہ ہے کہ اتو ایمان مرے حضور دی فرما برداری اس بوت آ جب مر کے جاوے اب جنتا کے بوہرے کھلے ہوب سونا دخش دے جہنم کی سخت لانت اور عذاب تو بچا لو جب اوے بچ کے جنت چائے گا سمجھ لو مستقبل مومن کا آفود ہو چکا ہے باہر کرنا دیکھنا سکو لائ روشن مستقبل کے لیے تشریف لائے میں کیا مردود ہو تو تا مستقبل صرف دنیا ہی رہ گئی مستقبل تو کہتے ہیں آنے والے وقت کو تو قبر آنی ہے کہ کوئی نہ گزاری بیٹھے ہیں پہلے شیر سنانا باؤن شیر سنانا دیکھی قسم کر کے نام میں گنجا کے لکھے روشن مستقبل کے لیے میرے خیال ڈالم تمہارا مستقبل کیا ہے کال پرسوں چو بس اتھوتا کی مستقبل مومن کا مستقبل قبر ہے مومن کا مستقبل میدان ہاشر ہے مومن کا مستقبل جنت ہے یہ مستقبل اس وقت روشن ہوگا جب اداب خدا سے بچ کر جنت میں پہنچ جائے گا سمجھ لیا ہوں سا مستقبل محفوظ ہو گیا اصل جو تانگڑا سی پا تے جی سنیا لاکان سالان کی اتنے بادشاہی لب جائے نا تو قبل حرت اداب خدا دمیائی تو بخشش نہیں ہوئی تو جہنم دی سزا ملتی آئی تو پھر سمجھ لے دنیا دی کائنات دیا سب بادشاہیاں ایک رائی برابر تیرے واسطے سود مند نہیں حضور سرکار دا فرمان ہے قیامت اللہ سونا ایسا ایک کافر لے لیا گا جن ساری زندگی کچھ دکھ پہنچیا ہی نہیں ہونا عیاشی تے سکھ چرا ہونا اللہ سونا انہوں پھڑ کے جہنم جانم ڈوبا دے گا تے باہر کڈے گا تے سنا آ گا یا اللہ میں کوئی سکھ ویخیا ہی نہیں پھر ایک سمہ میں گا جس اللہ نے ساری زندگی دنیا دکھا رکھا ہے حضرت ہوا اس گا ورما فکیرہ فرو فرشت جنت لائے گا جنتوں باہر نکل کے آئے گا ایک گوتا لے گا اللہ فرمائے گا دس آ گا یا اللہ سارے دکھ ہی بول گئے میں دکھ دنیا ویخی آئی ہوں ہر دکھ بول گیا ایک بندے تو آپ تین ملتان اے سی گا ٹھنڈی ڈرائیور چلے جی باجی بیٹھی جا کے تینوں راہوا گے پیاواں گے سونے کپڑے پواواں گے تیری خدمت مٹھ مروڑا کرا تو ملتان جا کے تیرا کیما کرا گے ایماندار دسو چنگا لگنا सफर करेगा सा उन्हें आखना सरकार मेरे इतों कंडिया चै जे तेरी मेहरबानी मैं आए वही डायरों एक बंदा हो यार इस तरह कर सारी रात खलोता सभी ना ते सवेरे तेन अस आई फैक्टरी है ना पैल ये सवेरे तेरे ना कर देंगे हूं नींद आएगी جس مولوی اور آخر نا وہ چاہج جیل فیکٹری پیچھے آکین یقین جو جڑ گیا ہوں نیند نہیں پہ آؤں گی پر چلے آج ارج نا یقین اس آخر چڑ گیا فرما رے رات لتی سانا آ گور رہے نصیب وہ نصیب سلطان فرما ہے رب نو پچاڑی جاننے والا ہے او اس لحاظ نہیں سمجھ سکتا ہو خدا کی قسم کر کیا اور لکھوں پاک جل ایک پاس ہے جنت دے اندر ایک کس رقبہ ایک پاس خدا دی قسم حضور دور سدکا رکھ دے اور میرے رکھے بھی پائے سمجھی کروڑا کتی بندے میرے لال لگے نے لیکن انہیں چاہیا چی سا پیچھے پھر آ گئے میں کیا شہ ویچنی ہے ہی نہیں فکیر یورپ نے کولوا مل نہیں کوئی نہیں میں دل ویچنا یہ ہے تو مدینے دے تاج گھر کے جو ہے کرو مرد لے بول لگاؤ بڑے سے ملا میں مری بلا میں گدا ہوں اپنے کری کا میں گداں ہوں اپنے کریم کا اپنے کیونکہ بے دے او رسی نالو سنگ کتوں چلا رتیرتیا رتی یار یاری لالو سنگ دا چلا او بے گیا گل سن چیر ہی بندہ شود بازی کرنا چر اپنے آپ کا پتا ہی نہیں جب اپنے ملک کا پتا لگتا میں آتا جا چکا شاہیا ایک پاس وہ آدھا جی مامے مالک رحمت لال ہے جنہوں نے آخر دبا رو رشیل بارش امام مالک سرکار مکین آ جاؤ اتنے مٹی رہے تینسٹ تخت بٹھا لگے اتے آدیس بیان کر حدیث اتنے پران کر تین بادشاہی دخت پہ بٹھا ل گے تمام مالک نے جب دادشاہ میں تیرے رنگیا خدم رکھ دوارا نہیں ممی دا خادم رکھنا گوارا نہیں کرنا اپنا خادم بنا ل کیونکہ کختے سکند تختے ہیں سکندری پر وہ نہیں پختے سکندری پر وہ نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری جنکار تری جڑے امریکہ کے ڈالر دکھے کھڑے نے ملا پتی تجرا را اتنے تھلے سارے بےمانا نت ہی کوئی نہیں اگاہ کا پتا ہی کوئی نہیں اگے کی مل پینے میں سمجھ رہا ہے جب حضرت کام دن مالک یہ جنہیں نواز کا پتا سی سو حضرت کام دن مالک جسول لا سرکار نے بٹ کیا سبھانا میرے نامدار نے جب گھر والے سارے فرما دلاقے والوں کا مالک دے نال بولیا ج نہیں اے ساری نافرمانی کر بیٹھا ہوئے ہو گل نہ کرے گھر والے بولنا چھٹ گئے گھر والی حضور دی کی فرماوار ہو کے سردے سائی نال کلام نہیں کرنی زمین تنگ ہو گئی جینا تو ہو گیا گلیا چاہتا پھر ہے متی ن دیا گلیاں سہ بھی کوئی بندہ سلام کرنا گوارا نہیں کرتا آ فرما دیتا ہوئے نجران دے نجران عیسائیاں نجران عیسائیاں چیٹھی تھلی آکھیا کام تیرے رنگا قیمتی بندہ ہوے رلیاں گل تھبی نہیں آ ساڈے کو بادشاہی ادی تیرے نام کر دیا گے تو جو ہے کہ ہم میرے کار دل مال خلور دے یار جنہوں قبر حشر کا پتا سی آج آج آج آج. قرآن کا پتا سی جب چھی پڑھی رو لگ نیر نی وگا نے بچ آتے یا مولا ایک دکھ پیا مار دے مدینے کا دا تاج دار ناراض ہو گیا وے دی مصیبت پا دیتی دشمن میرے ایمان چ لالچ کر لگ پیا کہ اے دے گا واپس چیت دے دوسرے پاسے لکھ دیتا دتا آجران دے سائیوں میں ہزور سرکار دے دین دے وچ مدینے دیا گلیاں بکھا مرنا تو گوار آئے تھاہ لونا گوارا نہیں ن تک تو تاج میں لالش کرو سام ہے نتخ تو تاج میں لالش کرو سپاہ میں ہے نتخ تو تاج میں کرو ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ گام ہے کئی میرے سکول آئی مانو سو سالمانہ بغیر میں کیا ظالمہ اللہ دا قرآن بھی پڑھنا ظالما جگہ نہیں پڑھتا ان پتا کو نہیں تڑھنا اللہ فرمایا جب یہ فکر اٹھے نا فٹ ویکھا جی ڈنگر کلے رسک نہ بنتے پنچھی پرویش جنا تکیا رب دمیش ویکھا جے تو بغیر چکن تو لے کھا لوزانہ پرندے پے اڈ کے جام ریا ہوتا کہ نہیں پیا ہوتا ایمان دس انہیں کوئی منجی بھی نہیں ہوتی لب نہیں لب کبوتر مجھا گاواں چون لتان لگتا ہے پر دو بڑا کام ہے نہ سمجھا اب کی قدر وما قدر اللہ ہکا قدر اللہ فرمانا میری قدر نہیں پچھانی ادا کی قسم کر کے آنا अलामा इकबाल तो पुछा जेड़ा मोहमेन जेड़ा मोहमेन कमावण आख्या गया ना इस वास्ते नहीं कि पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना आता चल शेख साबिर अहमतुल्ला फरमा वे मैं एक आखे दरवेश जा जंगल चेख्या एक लूमड़ी है तो पैर कोई नहीं लत्त को सोची डायन अला किमें खवादा होगा जो लत्त पैर चाह कोई तो इन्हें खाण गोशत की खाना है? गोशत हूं गोशत, गोशत परिंदा या डंगर وہ اپنے آپ کو نہیں آنا اور کسی پرندے آن کے دے وہ بہنا بھی تینوں کھا لے کھانے ہوگی جی وہ درویش کھلو رہا چٹ ہوا نا شیر آیا جانور مار کے وہیں آن کے بہ کے کھان لگ پیا وہ کھا کے رج کے چلا گیا بچیا کھچیا انہیں کھا لیا لگا بئی واہ بئی واہ درویش لگا واہ بھائی واہ جب لومڑی لط پا دے گا اللہ سونے دا فرشتہ آیا ان آخیا وہ تو لومڑی بننا ہے شیر کیوں نہیں بننا لومڑی وی تو شہر کیوں نہیں بننا خود بھی کھا خود بھی کھا تو دوا ان کم کیوں نہیں کرنا معلوم ہوا او بے کماون بھی درف گل پسند نہیں لگتا بندہ ان سوال بیٹھا رہے ویلا نا اللہ بکھا چاہتا کافرانو کافرو توسی بھی دنیا چ مسرو گل سمجھی ساڈا مومن بھی مسرو دیکھو رہ رسکتے وہ دے, دے سکتا سانو بغیر کما تو پہ دے لے کے لوگ آدھا وہ فکیو تسا کماؤ کل قیامت کافرانو میں آخا گا تو دنیا جو گے سو سڈے مسلمان ویخو یہ دنیا بھی کم یاد بھی مصروف رہتے سنج کمر حسر بھی بنا دنیا بھی آتے سو سانو تو ویل کونی دنیا کی سمجھ ہے جی سان سان تو پتے بھی لگا تیر نہ سب دنیا چینج رجے رہ چلیا اپنے آپ لیکن اپنے آپ کی سمجھ جی آتی ہے نا شیئر شیئر <laughs> رولی گل رولا ہے شیر بن کون بن خیر آپ آمرکا تار پھر آپ آ جی وہ جی ہم تو ٹھوٹا اٹھا کر مانگ رہے ہیں کیا کریں جب تک نہیں مانگتے تو ملک نہیں چلتا تو پھر میں پوچھا ہوئے ایٹم بم کیوں بنایا اج لو جی دشمن سجاست ویلا پیڑا آ ہی جانا میں آخر پتر کسی خسرے آخیا اصلا رکھ لے ان آخیا سا دشمن کہ وہ کبھی منگتا بھی نہیں منگتا لڑتا لڑ سکتا ہے ہوا جو منگتا جن ہی رہنے جو کدے گال تین اللہ اللہ آپتا بار بار منگ جا چالی سو آلہ مٹی سوال او دشمن او دن دشمن لڑتا ہے جڑا منگتا ادھر دا نہ ہو جا <تصفيق> امریکہ دے جھوٹے نہ رکھے وہا ہوئی چکی ہوتی باہر دا منگتا ہے بس دعا کرو صدقہ کملی والے سرکار دا اللہ عمل دی توفیق کی تو اللہ سانو آخرت دی فکر بخش اپنے پوچھنا یہ شخص سیفی کے متعلق کسی نے پوچھا ہے سیفی ادرا کے بارے میں سیفی ادرات کے بارے میں مارو تا بیڑا تر ترجیح تنگ آئے تھوڑی سیفیا پر یہ پانچ چھ ضروری ہو سیفیاں یا پہلی گل ہیں کہ یہ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں نا یہ سب ہیں انگلش کی برکات سیفی حضرات کی ایک کتاب ہے ہدایت ال اس میں جو جو باتیں لکھی ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد حقاق کے بالکل خلاف ہے مثلا اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ میں رحمان کا شریک ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار جنگ بدر میں تھی وہ میری روح تھی مجھے اور میرے خلیفوں کو جو ولی نہ مانے وہ کافر ہے یہ نظریات اہل سنت و جماعت کے نہیں ہے خلیفے بھی بھائی ہزار ہو ایک نو نہ تے کافر تے تے پھر گہ جی آپ نویں سر کلمہ پڑھیے اس واسطے فقیر فکیرو ہے میں موٹی جی نشانی دسنا اللہ کا فکیر نہیں آتا مینو منو نا فکیر میں بلے شان بلے بلیاں تور اتے چلیے جتنے سارے اللہ نہ کوئی سادی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانوں منے تے فنا آئے دے لیا اپنے آپ دی میں میں میں مائن فکر تھوڑا آخ دیں فکر خود فنا کر اس یار دے دیچے گواہ دے ہر چائے آخ وہ تھی تے سب کچھ تم ہے بلا کون نمانا انسانوں کی روح تو اسرائیل قبض کرتے ہیں اور جنوں کی روح بھی اسرائیل قبض کرتے ہیں تقریر میں یا کسی دینی محفل پروگرام میں تالیاں بجانا کیسا ہے جنوں کی روبی اسرائیل قبل کرتے ہیں تقریر یا کسی دینی ہی محفل پروگرام میں تالیا بجانا کیسا ہے تالیا بجانا کام کافر جدو نبی پاک میراج واپس آئے سن سورے اعلان فرمایا سی سبو جاڑ کٹھے کر کے کافران لگا وے تو ہوں کئی کافر جہے ہیں وہ او تاجبال سر تر کے بہر ہے تو کئی تالیاں بجا دے سن کرسیوں منچور, میزوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا پڑھانا کیسا ہے قرآن تھلے ہوئے تھلے سکول پے ہوں اسلامی یاد کا جو حشر ہوتے اتنے ہوں نو نوز بلا ہے عملی طور خیر اتنے کی گل کرنی ہے ویسے میں ایک بڑا وڈا دینی مدرسہ ویکیا اللہ میری توبہ وہ اپنے تھلے مفتی صاحب سے بچھا کے بیٹھے سن جناب چار پانچ قسم دیا کلینا رسول اللہ کے بخاری شریف سے حدیث وہ سارے طالب باللہ منوز بلاک سفر رکھ کے دے سامنے جتیاں رکھی لیتی میں نہ نہیں لگتا وہ بڑا وا دا مدرسہ اتنے حالے بھی یہ ہو جا کے تساں ویس سکتے دکھ لگا میں کیا افسوس ادب جو ختم ہو گیا تو بربادی کیوں نہ ہو شاہ گزرے نے وزیر الدین اس ہندوستان شاخ ابد الحق محبد سدھے فرمایا ہے اس بعد شاہ چین ادب سی قرآن دا اس اپنے کد کے برابر قرآن مجید دا ریحل بنایا ہویا سی تے بہ کے قرآن دی تلاوت نہیں سی کرتا جنہ چر پڑھتا سی ادھی رات نو اٹھ کے کھلو کے قرآن جنہاں نو قرآن دا پتا اور باقی میں گیا کالام بحرین سواد علاقے ایک مسجد گ اتے بابا سمر شریف سے تقریباً ڈیڑھ سو سال کئے ہے اس بابے کی محبت ویکھی رب کے قرآن پہاڑی علاقہ جائے جیتے سکول گیا اتے کماڑا ہوا اتے میں گیا سکول بنیا کلا مگر تالا وجہ سے جتے ایک بابا سا اتنے سکول تالا سی سارے بچے دوائی سو بچہ وہ قرآن پڑھنے تو ایسے تو شتانہ واگ پھڑکن لے سا تو اتنے خدا کی قسم این لگتا ہے جی بچے سا ہی کوئی ایدب نہ نکے نکے بچے تیرے سونے لگن وہ تو بابے نے الماری کھڑکی ایڈا ای وا رکھا اتنے قرآن بابا جی کھلوتے ہیں جی تو کھلو کے قرآن دی تلاوت اانوں اس مسئلے دو گھنٹے تقریباً ٹھہرے سر یقین کرنا بابے نے نہ پیر ہی لایا نہ کسی وار دیکھا کون آ رہا کون جا رہا اصا بولیا جو مر رہی. بابے نہیں ادھر ادھر دیکھا اور رب دے کی کرکرا اخیا یار ساڈا تو سفر ہی پورا ہو گیا اس بابے کی زہرت کرانے حکیم پرانا ہو جسج ساڈی دیا ٹائل لگی کھڑی تھلے کلینا جیتے آپ بیٹھنا ہے کلینا ویسے لگے نلہ کا قرآن پورا ہونا یہ توڑے لیا پرانے توڑے لیا کے بچوں گے تن کے نہر جی سریاڑی ہو چلو کئی روڑیاں تو پہ جانا کوئی کتنے پہ ہو سن ل مسلمان ادو مسلمان ابھی بڑے گسیت ہو پکیاں تو قرآن دے محل سونے کے بڑے کر کچیاں کچیا رب کوئی مسیح پکیاں نہیں چاہیے خال کے تعناتوں اس قرآن کی عزت چاہیے جس دی عزت دے پیچھے حسین جیسا سر مولا حسین دا سر پڑھا ہومان دس آپ نہر چوڑا گے پیو بوڈے نو دفن کرا قرآن کی عزت ہے آ آ آ تیو روڑا اتوں نہر ایڈی پلیت سارے لاہور دانے ویچ جاتا ہے پھر روڈ د اسلے سن جسے کچی قلم لکھا ہوتا سیاہی روڈ دے سن تے او سیاہی ختم ہو جاندی سی ہوں تے چھاپے نے اسا اگلے دن سارے درویشان نے اس نہر چکریبن دو تین ریڑے دو تین ریڑے قرآن مجید دے کھڈے نے جہے پیشاب پہ کھڑے سن میں <laughs> برباد کیوں دفن کرو اور دفن اج کرو جبیاں دفن کیتا کیا جائے یہ ہے شریعت میں قرآن مجید کے دفن کرنے کا حکم قبل کھود نہ خود, تھلے کپڑا بچھاؤ جگہ قیمتی کپڑا بچھاؤ گے مسجد بنا اتنا زیادہ اجر پاؤ گے کروڑا مسجد آ ایک پاس ہے مولا کائنات دے ایک کلام مجید کی عزت ایک پاس ہے <تصفح> اس طرح دی قبر کھود کے تھلے کپڑا وچھا کے قرآن مجید رکھ کے اتنے تختے پا کے جویں ایسا سلیپا پایا مردے دفن کرتے ہیں اتنے پھر مٹی پاؤ تاکہ قرآن تے مٹی نہ جا پوے اے ہے اللہ کے قرآن کا آدم آل قرآن, قرآن کیا عورت اسلام میں کوئی نوکری کرنا جائز ہے مم. نجائز لوگ کہتے ہیں کہاں سکھائے کھائے گی ہاک میں وقت کا فرد ہوتا ہے اگر کوئی مقروض ہے کسی نے کرزہ دینا ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی نے قرضہ دینا ہے اگر نہیں دے سکا مر گیا ہے تو اس کا قرضہ محمد ادا کرے گا یا محمد کے حاکم ادا کریں گے توجہ ہے اور بیت المال بڑے ہوئے واسطے ہوتا ہے یہ لٹنے واسطے یہ حضور کی غریب امت کے لیے ایسے واسطے جب حضرت فاروق کے کی آلم کیا گیا حضرت عمر کے عبدالعیز سے کہا گیا جناب آپ ٹیکس لگائیں حکومت کا خرچہ پورا نہیں ہوتا آپ نے جواب دیا اپنے خرچے کم کرو میں نکوں کو نہیں کھلا سکتا حضور کے کام کرنے والے امتیوں کا یہ کام ہے کہ وہ سکی کھائے تصا اپنے خرچے گاٹ کرو میں بیت المال مال گریباں رکھا ہے تر واستے نہیں رکھا اتنے ٹیکس لا لا کے ایاشیاں اڑان خردار روپئے پھر کرکٹ سے لگ جان جدوسلان بھی عزت کی گل آئے ہونے جا کے تے کتی واگ روڑ روڑ کے روزیاب کما کے لے آئے اگو جدو کمان جائے تو اگوں کتے بیٹھے لاپس میک اپ کر کے میک اپ کر کے آئے سونی کڑی رکھن رکھے کوڑی نہ رکھ جی نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی جو میں تو یہ کہتا ہوں خدا کی قسم اگلے دن بادشاہ چاہ رہے سا کشمیر چو ایک عورت بتکارا آ میک اپ شیک اپ بس کچھ اصل گلیں کیتیاں بول پی مرد کیا کریں ہم ہم کہاں سکھائے کہاں سکھائے میرے حضرت صاحب بیٹھے سن میں فرماندہ چپ کر کرے یہ بولنا جنوب رز روزی دی فکر اپنی عزت نال وے مسلمان بھی تھی چپ اے یہ آدھی میں بکی تے مر سکی ہوں مگر اپنی عزت نہیں گوا سکتی لٹے رہے بیٹھے اسلام uh, کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا سیاست سے تعلق نہیں تو سیاست کا مطلب حکومت ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت سے کافروں کا تعلق ہے یہ کتنی بڑی لعنت ہے حتالہ کچھ جماعتوں کا منشور یہی بن چکا ہے ہمارا حکومت سے تعلق نہیں میں نے کہا جس کا حکومت سے تعلق نہیں اس کا مستفی سے تعلق نہیں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے حکومت سے تعلق ہی اسلام کا ہے کسی اور کا نہیں <سلام> کیوں کہ خدا کی مخلوق کے حقوق پورے کرنا یہ صرف اسلام کا کام ہے <سلام> تو حکومت کا مقصد کی ہوتا ہے دین کا تحفظ جان کا تحفظ مال کا تحفظ عزت کا تحفظ تو ایمان ایماندار دسو جب نیا اسلام حکومت تو وکھرا ہوا ہے کسی کا دین محفوظ رہا ہے؟ کسی دی جان محفوظ ہے کسی کا مال محفوظ ہے اور کسی دی عزت محفوظ ہے نبی پاک پھر پھرتے ہیں تاری ساڈی کی روے گی ہاں ہاں تو لمبے آپ کو گالی نکالی جا رہی ہے جگہ جگہ مشل کتاب ہے انگلش کی چوتھی مشل دا نام لکھیا چوتھی انگلش کی اس لکھا نوز بلا ہے جالک نبی پاک کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے دو سال پہلے ہی فوت ہو گئے کتاب دسو دو سال والد پہلو فوت کیا ہوتا ہے کہ ہزور پاک نو مہینے پیٹ مبارک چاہ کتنے گل آئی ستا ہے میرا پتر جانا تریٹا چکن گے فرشتے تینوں دنیا تک پڑ پڑ کے کھسیٹ جہانا میں چھٹ گے تو ہاسٹلا کر دانتا کا دا ملنا ہے دانتا کسی کا نہیں بنے گا اسی کا بنے گا جو مستفا کا بنے گا آہ! اتنا پڑی تو ہی رسو اور ایک ایک تو ہی نے. خدا دی قسم کر کے آنا سنو میں چیلنج کر رہا تعلق جاؤ سارے پروفیسر ملنا کٹے ہو آخر میں کٹوں مفتی کٹھے ہو سکول کتاباں کھولاں گے میں سکول بھی علم تعلیم ہو گئی اردو دیا ہو گئی انگلش دیاں ہو گئی ہر ہر صفحے سفے کے تقریباً ہر صفحے چوں کفر منافقت اور مسلمانوں کے خلاف سازش ثابت نہ کر کے دکھاؤ تو میری زبان کاٹ کر کتوں کو پھینک دے اور گردن اُڑا کر پھینک میں انہیں کتابیں چوک کے لائے جائیں میں انہیں چوک کے لائے جانے میں چپ گل نہیں کر پاتا نہ میں کسی جنگل میں آبان کارٹا وا نہ ملا پیا نہ سابت کر کے سٹ دے نہیں تو پھر ایسا ضرور گا مرنا ضرور ہے میں ایک گھر یہ رکھے ہوا کفا کر میرا مدی کا تاجدار فرما موت نصیحت کرنے والا کافی ہے بس دوجے کیڑ ہی نہیں جنہوں موت جیسی بلان سامنے کھڑی ہے وہ کبو اللہ رسول کا دشمن بن گئی ہے اس واسطے فکر کر اپنی آخرت دی بس ایس اللہ دے قرآن نے تینوں شای یہ شاید سمجھائی جی تی پتر تیرا آخر بن گیا لیکن قرآن دی فکر آخرت دی نہیں آئی قرآن دی تابے نہیں آئی یہ قرآن قیامت والے دن سامنے آ جائے گا اللہ نو فرما عرض کرے گا یا مولا اے میرا سی مخالف میں آخر سا ہوں اے حدیث پاک سامنے پہ ماتا آخ میں اپنی طرفوں بہاند کرنا اے حدیث کی کتاب سامنے ایسے سر قرآن نے ہونا آخر یا اللہ اے بندہ میں کچھ آخر سا یہ کچھ میرے کرتا چل دا رہا ہے میرے فرد روڑ دا رہا ہے اللہ فرمائے گا ہوں کی چاہنا ہے یا اللہ لائن میرے سبر دکھا اللہ فرمائے گا قرآن پکڑے چپ جہانم چل جائے اے ہوئی قرآن جہانم لائے جائے. اے ہوئی قرآن آئے گا ایک ہافے میں قرآن ہوا آولا یہ رات جاگتا سر دن روز رکھتا سی فرد میرے پورے کر دا سی میں دنیا تیرا ہی بنا کے رکھا ہے یا اللہ میں حق دے اللہ فرمائے گا کی چاہنا ہے یا اللہ میرے سپرد کر فرمائے گا جاؤ یہ ہاتھوں پڑ کے جنت لایا جاؤ نہ ہر عالم کی تعریف ہے نہ ہر حافظ کی تعریف ہے اسلام میں ایک ہی شرط ہے عمل عمل عمل کس پر عمل مدینے کے تاج باور کی شریعت پر عمل اللہ عمل کی توفیق عطا توفیقت سے میری گزارا نہیں اچھا اچھا بیلے بیلو بیلے بالو ووٹ کے بدلے جنت مل سکتی ہے تفصیل سے بیان کرے ووٹ ہے خود لانت لانت کے ساتھ جنت کیسے تو جو ہے ووٹ خود شریعت مستفا میں لانت ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر بیٹھ بیٹھ باہر اب پھر پتہ نہیں رات لبنیا نے کہ نہیں لبنیا چلے ہو میں روزانہ بولنا تھی روزانہ سوندے دے میں اللہ نے مہربانی رات ساری رات سفر کر سویرے اپنے آیا اتے رات تین گھنٹے میں اتنے بولیا ہوں بھی اللہ مہربانی کو تر گھنٹے ہوئی گئے ساڑھے تین ہو گئے بارہ مینو ہلے پرواہ نہیں ہوئی میں بیٹھا بھی بخار سکو ووٹ کے بدلے جنت تو اللہ میں اقبال فرماتے تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندر گندے الیکشن ممبری کاؤنسل سدارت بنا رہے ہیں خوب آزادی نے پھندے یہ گلا ہے ووٹ اسلام میں کوئی ووٹ چھوٹ نہیں ہے گیارہویں شریف کے نام پر سارا دن سپیکر میں چندہ مانگنا جائزہ یا نہ ہے اسلام کو اسلام کو ایسی گیارہویں کی کوئی ضرورت نہیں جو سپیکر کھول لیا تو ساری دیہی بے قدر کیتی رکھا کرکٹ بھی گل آئے تو فورن بجٹ پاس ہو جاوے اگر فلما کنجر بھی گل آئے تو بجٹ پاس ہو جاوے جب گل آئے ہوں یارہویں شریف کی تو ہوں جناب چندہ پہ کٹا کرو جی میں اگلے دن گیا سڑک کے آمش... اتنے بو... بندے بیٹھے مسیت آتے چنڈا پائی جاؤ مسیت آستے چنڈا پائی جاؤ میں خدا کا نام یا مسیت نہ ہی بنا چنگا دین دی زلیل کرنا پہننا اللہ نے یہ مسیتوں نہیں کوئی لوگ دے. ہاں ایسا ضرور ہے مسجد تو سکو بھائی یار کل یارویں جنہیں حصہ ہے بسم اللہ کر کھولے صرف ایک بار دس یار سویرے یارویں شریف ہے جنہیں حصہ پاؤنا آ جائے آوے ایک ہی ہو جا آ ٹھیک نہیں آؤں گا خسما نو کھاوے یہ وجہ فلانے نے پانچ روپیہ دیتے نے اللہ جا خیر اللہ اگر حضرت احسان بن سابت کو اگر مبارک دیا کہ نہیں چادر مبارک حضرت حسان بن ثابت کو دیا ہے لیکن حسان بن ثابت اور آج کے شاعروں میں بڑا فرق ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری دو طرح کی ہوتی تھی ایک طرف نبی کی سنا کرتے تھے ایک طرف کافروں کی مذمت کرتے تھے اور آج کے شاعر کافروں کی مذمت کی طرف تو آتے نہیں انسان چاند پر پہنچا ہے یا نہیں جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے آسمان کے دروازے کسی کافر کے لیے نہیں کھلتے آسمان کے دروازے اللہ کے پیاروں کے لیے کھلتے ہیں یہ میرے پاس اخبار غالباً اب بھی پڑا ہوگا یلغار اخبار میں آیا تھا کہ بل کے سنگ ایک خلائی سائنسدان ہے اس نے کتاب لکھی ہے ہم چاند پر نہیں گئے تو اگر اس خود کہتے ہم نہیں گئے سلسلے ہو گئے کونڈے کھانے جائے یا جا نہیں کونڈے وہ جائے ہے جا جا جو سر آم پکائے جان دن تہار پکائے جان سنی پکاؤ سر عام پکاؤ توجہ ہے تے کونڈیاں نہیں بجائے پلیٹان جائے تے کھلے عام سر عام کھوایا جائے ہزور سار کے سارے صحابہ صحاب نوا سباب بخشیا جائے تے آ آنڈے جڑے ہیں پکاؤ کونڈے بند کر کے کھاؤ کوئی ویخ نہ لو وہ پترنا چاہیے باہر اے کونڈے ایمان دے کنڈے ایماندار کنڈا کرنے والے میں یہ کوئی جائز نہیں نماز مومن کی میراج ہے نماز مومن کی میراج ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب میراج کی رات نصیب ہوا مومن کو قرب نماز میں نصیب ہوتا ہے مدینہ کا ایمان ہو سب بس جی سارا جی جی لیکن جی حضرت نے کوئی حوالہ نہیں ہے سائیکا لوگ بیٹھے سنڈے اچھا پڑھائی آیا حضرت اللہ تعالیٰ سرکار سکار بھی حضور سرکار نے چادر مبارک کتاب فرمائی ہے ایک اعلان سنو بھائی اے جڑا منگل آؤں پیا نا اس منگل پائی فرو میری تقریر ہے تو اندر وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن نے اج تو چار سال پانچ سال پہلے آگے چھال ماری سی محمد پناہ ٹوٹانی وہ تشریف لے آ رہے نے انہوں کی صدارت میری تقریر پائی فرو منگل والے دن جنہیں اجازت کرنی ہوئے